احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی الحمد للہ امام عشکو محبت مجدد دین و ملت پروانہ عشمے رسالت میرے آکائے نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان جن سے ہمیں والا پیار ہے سبحان اللہ دعوت اسلامی والوں کو تو خاص اسپیشل تعلق ہے اعلیٰ حضرت سے اور آپ کے مدری چینل نے تو کمال کر دکھایا کئی سالوں کی طرح اس سال بھی پورا ماہی گویا ماہی رضا منایا گیا اور الحمد اب وقت آ پہنچا ہے ارسے رضا کا یوم رضا کا سبحان اللہ دعوت اسلامی کے بہت ہی پیارے شو جامعت المدینہ نے ایک شاندار اہتمام کیا اور یہ اہتمام ویسے تو پاکستان کی امید ہے کئی جامعات میں ہوا ہوگا مگر بالخصوص جامعت المدینہ جو کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہے وہاں ارس رضا کی تقریبات کے لیے باقاعدہ مقابلے منعقد کیے گئے جس میں قرات کے مقابلے اور آیات کے حفظ کے مقابلے مدنی اشار کی تکرار کے مقابلے اعلیٰ حضرت کی تصنیفات پر جر اس پر باقاعدہ مقالے لکھے گئے تو الحمد یہ مقابلے چلتے رہے اور اب وقت آ چکا ہے فائنل کا ہم نے چند طلبا منتخب کیے ہیں جن کے درمیان مختلف سیگمنٹ میں مقابلے ہوں گے مدری چینل کے ناظرین اور یہاں موجود جو حاضرین ہیں ان سے یہ عرض کروں گا آج کے سلسلے کو فخت ایک مقابلے کی طرح مت دیکھیے گا آج کے سلسلے کو علم دین حاصل کرنے کی نیت سے دیکھیں اعلیٰ حضرت ابام اہل سنت کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی نیت سے دیکھے ان طلبا نے بڑی تیاری کی ہے یہاں تک پہنچنا ہی بڑے اعزاز کی بات تھی ان شاء ان کے درمیان مقابلے بھی ہوں گے آج جہاں جامعۃ المدینہ کے طلباء موجود ہیں وہاں الحمد للہ معذ اساتذہ کے رام بھی موجود ہیں اور ہمیں امید ہے کہ جامعۃ المدینہ کے جو طلبا ہیں ان کے کچھ رشتے دار ان کے کچھ گھر والے بھی یہاں تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ اختتام پر خوبصورت بڑے پیارے پیارے انعامات سے نوازا جائے گا تو بدری کے ناظرین آپ کی دلچسپی کا سامان بھی ہوگا علم دین حاصل کرنے کا سامان بھی ہوگا اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے ان شاء اللہ تلاوت قرآن سے عرصے سے رضا کی اس شاندار تقریب کا آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا انشاءاللہ اب جو یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں آپ بھی گھبرائیے نہیں آپ بالکل الگ تھلگ نہیں رہیں گے وقت پر آپ سے بھی سوال پوچھے جائیں گے اور آپ کے لیے بھی پیارے پیارے تحائف تیار ہیں آپ میں سے کون کون جواب دیں گے انشاءاللہ اتنے سارے سوال نہیں ہیں میرے پاس ٹھیک ہے نا کچھ سوال کرنے ہیں اب دیکھتے ہیں آپ میں سے کس کی باری آتی ہے تو آپ بھی تیار رہیے آئیے تلاوت قرآن مجید سے جامعت المدینہ عالمی مدنی مرکز سازان مدینہ کے اس اجتماع ارف اعلیٰ حضرت کا آغاز کرتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیج من عملی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے میٹھے اسلام بھائیو جب تک اچھی نیت نہ ہو کسی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ ورسول عز و رسول اجزا وجل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا آپ سبھی تلاوت کلانگ پاک کی تنظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ تشریف رکھیے اللہ کریم ہم سب کو قرآن پاک کی برکتیں نصیب الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها چل چل Yeah the ناز شریف سنتے ہیں اور انشاءاللہ شاء شریف میں بھی مجھے امید ہے کہ ہمارے ناطواں اسلامی بھائی نے کلام رضا ہی کا اہتمام کیا ہوگا تو آئیے مل کر کلام رضا سنتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم موبائل ڈاک جی جی آپ شو مجری مو ٹہنیت گئے مجری مو ذات خود بار گئے تہنیت گئے مجری کلام الا امام ال کلام اے رضا جانے انا دل تیرے نغموں کے نثار اے رضا جانے انا دل تیرے نغموں کے نثار بل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے ماشاءاللہ اللہ آج ہمارے سلسلے کا آغاز ہوا اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ جن قاری صاحب نے تلاوت کی وہ بھی جامعت المدینہ ہی سے درس نظامی کمپلیٹ کر کے مدری بن چکے ہیں اور ناپکاؤں کو تو آپ سبھی جانتے ہوں گے جریش شیخ بھائی بھی ماشاءاللہ جامعت المدینہ ہی کے طالب علم ہیں تو گویا آج ہم نے اس بات کی بھی کوشش کی ہے کہ جو پرفارمرز ہوں جو ہمارے سامنے آ کر حصہ لیں اور الحمدللہ امید ہے کہ جو اساتذہ تشریف لائیں گے ایز اے منصف جج کے طور پر وہ بھی جامعات المدینہ ہی سے تعلق رکھنے والے ہیں تو آج سارا دن یوم رضا بھی ہے اور دوسرے لفظوں میں جامعات المدینہ کا بھی شاندار تعارف آپ کے سامنے ہوگا آئیے پہلے مقابلے کی طرف چلتے ہیں سبحان اللہ بہت خوبصورت سیگمنٹ ہے حسن کراٹ تلاوت قرآن بہت پیارے انداز میں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہم نے چار طلبا سلیکٹ کیے ہیں بہت سارے مقابلوں کے بعد یہ یہاں تک پہنچے ہیں اب آج ان میں فیصلہ ہوگا کہ پہلی دوسری اور تیسری پوزیشن کون حاصل کرتا ہے مگر ایک بات یاد رہے انعام چاروں کو ملنا ہے ہمارے یہاں خالی ہاتھ کسی کو نہیں بھیجا جائے گا تو چاروں طلباء سے گزارش ہے تشریف لے آئیں اور وہ اساتذہ کرام کے جنہوں نے منصف کے فرائض انجام دینے ہیں چیک کرنا ہے اور یقیناً اس میں بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں تو جو ہمارے اساتذہ ہوں گے جس کو چیک کرنے بھی تشریف لائیں گے ان کو بھی تجوید و قرآد کا ایک شاندار تجربہ ہے کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے قواعد ہیں جس کو چیک کیا جاتا ہے تو آئیے ہم اچھی نیتوں سے تلاوت قرآن سننے کی نیت بھی کر لیتے ہیں اور ایک اور نیت ساتھ بھی کر لیں کہ انشاءاللہ اچھے انداز میں قرآن پڑھنا ہم بھی سیکھیں گے یہ طلباء جتنے موجود ہیں ان کے اندر بھی یہ شوق بیدار کرنا مقصود ہے مدنی چینل پر اور خاص طور پہ جامعات البدینہ کے طلبا دنیا بھر میں جہاں یہ سلسلہ دیکھیں وہ بھی نیت کہ اچھے طریقے سے قواعد وغیرہ کا خیال رکھتے ہوئے اس نے کے ساتھ ان شاء اللہ تلاوت قرآن کریں گے جی طلبا لے شکل ماشاءاللہ ماشاء پاک پڑھ لیتے ہیں الحبیب جب تلاوت قرآن ہو تو اس کو خاموشی سے سننا چاہیے اس وقت پھر کوئی اور کام نہ کرے ٹھیک ہے اچھا بعض اوقات قاری صاحب جب کسی آیت کے درمیان رکتے ہیں تو سب مل کر سبحان اللہ کہتے ہیں تو بہتر یہ کہ جب پوری تلاوت ہو جائے اس کے بعد آپ کو جتنی انشاءاللہ زور سے سبحان اللہ کہنا ہے تو ان وہ مل کر کہیں گے ہو سکے تو دو زانو بیٹھ جائیں اور سبحان اللہ تلاوت قرآن کی تعظیم کی نیت کر لیں سر جھکا کر اور ماشاء اللہ آپ میں سے کئی مدنی ہیں تو جہاں جہاں آیات قرآن کا مفہوم اور مضمون اور ترجمہ ذہن میں آتا رہے تو کاش دل کی کیفیت بھی ویسے بدلتی رہے شروع کرتے ہیں مقابلے کا آغاز کرتے ہیں پچھ منٹ کے اندر آپ نے اپنی جو ہے وہ تلاوت پوری کر دی ہے احمد رضا بن حافظ حافظ اللہ دتا کون ہیں آپ ہیں ماشاءاللہ یہ رابعہ چوتھے درجے کے جامعہ المدینہ کے طالب علم ہیں عجب گل بن محمد جاوید آپ ہیں ماشاءاللہ دورہ حدیث ہیں اب دیکھتے ہیں کہ گل کتنا عجب ہے وہ آج پتہ چل جائے گا جی تیسرے طالب علم محمد آفتاب بن حاجی نور محمد یہ رابعہ چوتھے درجے کے طالب علم ہیں اور محمد کاشان بن نسیم احمد سانیا دوسرے درجے کے طالب علم ہیں اور ان کو ویسے بھی میں کسی حوالے سے جانتا ہوں ان کی تلاوت ماشاءاللہ بہت پیاری ہے مگر آج یہ خود بھی مقابلے میں آئے ہیں تو دیکھنا ہے کہ کس طرح یہ مقابلہ آگے چلتا ہے یہ چار طلبہ یہاں تک کیسے پہنچے ہیں ہم نے اس کا بھی ایک مدری گلدستہ آپ کے لیے تیار کیا ہے بہت ساری چیزیں مدری چینل کے ناظرین ہم منچ پہ فوراً دیکھتے ہیں یہاں یہ طلبہ کے لیے بھی مدری پھول ہے مگر کچھ پس منظر بہت سارے کام ہوتے ہیں اب اسی منچ کو دیکھ لیجیے ہم تو وقت پر آ لیکن ہو سکتا ہے مدری چینل کی جو مجلس ہے وہ اسلامی بھائی جو ہیں وہ گھنٹوں پہلے آئے ہوں گے جنہوں نے یہ سب کچھ سجایا اللہ اس کی بھی انہیں بہترین جزا تھا فرمایا تو یہ فائنل تک جو پہنچا ہے اس میں اساتذہ کی مجلس کی جامعت المدینہ کی مجلس کی بڑی ہیں کہ کس طرح یہاں تک یہ طلبہ پہنچے ہیں سمدری گلدستہ دیکھیں گے اور پھر مقابلے کا آغاز کریں گے عفظ آیات کا مقابلہ ہوگا اٹھارہویں بارے کا بارواں رکوانے کا خوبصورت طریقے سے مقابلے مقابلے سے حاضر حاضر کی یہ اللہ ہے ان مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا من ہوا امام احمد اللہ تاریخ جی مدری شل کے نادری آئیے شروع کرتے ہیں احمد رضا بن حافظ اللہ دیتا بھائی سے کہ وہ ہمیں پیارے قرآن کی پیاری پیاری تلاوت سنائیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیا کی حضرت سلامت حضرت سلامت حضرت سلامت الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورا waiza nujuumu gandawan waiza di ba so yiira waiza وإذا الوحوش حشرت إذا الشمس كفرت وإذا النجوم وكذبت وإذا التبال سيرت وإذا الوحوش حشرت ذا ظلال طويله واذا الظحش حشرت واذا البحار سجرا واذا النفوس وزنت won iza ma oodantonn soidad bi وَإذل ببحاء ص الج يز wan i wo fu nunshiwan u ku spot boy joحيsto wiiva wanan tu اللَّهُ الْعَظِيمِ اللہ, اللہ، مدری چل کے ناظرین اس بات کا دیکھنے والوں کو بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ طلبا ہیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک منجھے ہوئے کاری کو بہت آگے تک پہنچنے میں بہت سارے یوں سمجھیے سلسلوں کو کرنا ہوتا ہے بہت سارے اجتماعات میں تلاوت وہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ایک منجھے ہوئے کاری یا منجھے ہوئے مبلغ بنتے ہیں آگے بھی بہت سارے مقابلے ہونے تو ایک بات کا خیال ضرور رکھنا ہے دیکھتے ہوئے بھی اور بعض اوقات اپنا ذہن بناتے ہوئے کہ ہم جن کو سن رہے ہیں آج ان میں سے بہت سارے تو ایسے ہوں گے جو پہلی بار اتنے سارے مجمے کے سامنے مائک پکڑ کر اور پھر بدنی چینل کا جو کیمرا ہے وہ بھی چونکہ سامنے ہے تو ایک الگ پریشر ہوتا ہے تو طلبا ہے ہمیں ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے اور انہیں میں سے ان شاء اللہ ہمیں بہت پیارے پیارے خوبصورت ہیرے بھی ملیں گے اجب گل تو ویسے بھی آج ہمارے ساتھ ہیں تو دیکھتے ہیں اور کیا آگے ہوتا ہے چلے تلاوت قرآن کی طرف اور ہمارے ساتھ ہیں عجب گل بن محمد جاوید آئیے ان سے گزارش کرتے ہیں کہ تلاوت قرآن مجید ہمیں سنا ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ ndama likin mo kon tan diri si ma kwa cordial kotan diru فرمائے اب باری ہے محمد آفتاب بن حاجی نور محمد جو جائے رابیہ کے طالب علم ہیں آئیے تلاوت قرآن ان سے بھی سنتے ہیں دین دین جیسم الرحمن الحمد لله الذي وهب لي على الكب لَلكَبِرِ مَا فِي لَوْعِ بائی ہیں اب جن کی باری ہے دوسرے درجے سے یعنی ثانیہ سے ان کا تعلق ہے اور آج محمد کاشان بن نسیم احمد سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ بھی ہمیں تلاوت قرآن پاک سنائیں الرحمن موش ین من کو ہری کیسی اص ج طلبا نے اپنی اپنی باری پر تلاوت قرآن ایک پاک کر لی ہے اب ججز کی باری ہے وہ اپنے فیصلے کو تیار کریں گے مگر یہ یاد رہے کہ یہ فیصلہ ابھی نہیں سنایا جائے گا یہ انشاءاللہ ہمارے اس جو اجتماع اور سے حضرت ہے یوم رضا جو بنایا جا رہا ہے اس کے اختتام پر فیصلہ سنایا جائے گا چاروں طلبہ سے گزارش کریں گے اپنی جگہ پر تشریف رکھیں ججز بھی ہمارے انشاءاللہ شاء فیصلہ بنا لیں گے بہت پیارے پیارے تحائف ہیں کچھ اگر مدنی پھول دینا چاہیں ان طلبہ کو بھی اور باقی طلبہ کو بھی کہ تلاوت قرآن کا شوق ان کے اندر پیدا ہو اور ماشاءاللہ اللہ تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ جامعہ المدینہ میں کیا نظام ہے اگر کسی کو تلاوت قرآن ایک پاک سیکھنا ہو اچھا کاری بننا ہو تو اس بارے میں ہمارے پاس کچھ اگر کے مدنی پھول بھی آ جائیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ قبلان سنت کا فیضان ہے قرآن پاک کی محبت ہمارے دل میں جاں ہے الحمدلہ. اور مجلس جامع المدینہ نے اس سلسلے میں کافی کام کیا ہے اور الحمدللہ للہ ابتدائی سے ہی مدنی قاعدے کے ساتھ جو بیسک چیزیں ہیں ٹھیک ہے یعنی جن کو قیر کے لیے ضروری کرا دیا جاتا ہے اور بنیادی جز کرا دیا جاتا ہے اس کو پڑھایا جاتا ہے اور الحمد اس وقت جو ہمارا اختتامی درجہ ہے جس کو دولت الحدیظ شریف کہتے ہیں جی اس میں باقاعدہ قیر جاری ہے ماشاءاللہ اور الحمدللہ للہ شوق سے, سے آ رہے ہیں بڑے شوق سے اللہ پابندی اللہ کے ساتھ اور باقی ایک جس کو کہتے ہیں کہ حقیقی شوق حقیقی ذوق ماشاءاللہ نظر اللہ میں آتا ہے اور الحمدللہ جیسے ہی یہ قرآ کورس کمپلیٹ ہوگا پہلے یہ بتا دوں کہ اس کعت کورس میں ہے کیا جی اس میں بنیادی طور پر تلفظات کی درستی مخارج اور اسی طرح قواعد تجویز کے ساتھ حسن سود پر بھی توجہ کی جاتی ہے ماشاء اور اس میں جس طرح کراط کے تین درجات قرآ کرام بیان فرماتے ہیں ترتیل تدویر اور حضر تو تین درج... تینوں درجوں کو الحمدللہ پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش ہے ماشاء اور انشاءاللہ, انشاءاللہ جیسے ہی یہ کورس اختتام پذیر ہوگا تو یہ تینوں درجات بھی اختتام پذیر ہوں گے یعنی ترتیل بھی ہوگی حضر بھی ہوگی اور تدویر بھی یعنی قرأ کورس کے بعد ہمیں اور بہت اچھے اچھے قابل ملنے والے ہیں سبحان اللہ اس بارے میں آپ رہنمائی کر سکتے ہیں کہ اگر جو جامعہ المدینہ میں نہ پڑتا ہو اور وہ تلاوت سیکھنا چاہتا ہو تو وہ کہاں جائے وہ کیسے اپنی قرآد کو درست کرے اس کے لیے عصد دعوت اسلامی نے بنیادی طور پر دو طرح کے کورسز ترتیب دیے ہیں جی ایک کا نام ہے قاعدہ ناظرہ کورس جی کہ اگر جس کو بالکل ہی قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا اور بہت زیادہ کمزوری ہے ٹھیک ہے تو وہ یہ کورس کر لے تقریباً سات ماہ کا یہ کورس ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر جس کی قرآت اچھی ہے اس کے لیے پھر دو اسٹیپ ہیں <مدرجح> اگر وہ وقت کی قلت ہے اس کے پاس تو پھر مدرس کورس کر لے ٹھیک ہے اور اگر مزید وقت ہے تو پھر تجید و قرآ کورس کر لے بارہ ماہ کا مدنی کورسان اللہ اور اس میں وہ کاری بھی اچھا انشاءاللہ شاء اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ قرآن پاک سیکھنے کا بہترین موقع دعوت اسلامی فراہم کرتی ہے یہاں میں ساتھ ساتھ ایک اور اضافہ کرتا چلوں کہ جو مدنی چینل کے ناظرین بیرون ملک میں بھی ہیں وہ بھی اگر قرآن سیکھنا چاہتے ہیں اپنی اپنے مخارج کو درست کرنا چاہتے ہیں اپنی کراس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو مدرسۃ المدینہ آن لائن آپ کے لیے موجود ہے دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ ویب سائٹ پر جائیے اور وہاں جا کر مدرسۃ المدینہ آن لائن میں داخلہ لے لیجیے دی ان شاء گھر بیٹھے قرآن کے نور سے منور ہوتے رہیں گے جگ سا سے بھی میں ان کو بھی اجازت ان سے لینا چاہوں گا آپ تشریف رکھیں اور تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ جب ہم آپ کو بلائیں گے تو آپ کا نتیجہ ہوگا اور ان طلبا کے بارے میں ہم اعلان بھی کریں گے اور انشاءاللہ تحائف بھی دیں گے تھوڑا سا رنگ تبدیل ہوگا ہمارے منچ کا تھوڑا انداز بھی تبدیل ہوگا اب تک تو اردو میں بات ہوتی رہی اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی وہ شاندار آشقان رسول کی مدنی تحریک ہے کہ جس میں صرف اردو بولنے والے نہیں دنیا بھر کے آشقان رسول کی یہ مدنی تحریک ہے تو الحمدللہ ہمارے مبلغین انگریزی زبان بھی سیکھتے ہیں عربی زبان بھی سیکھتے ہیں تو اب میں نے ہمارے ماشاء یہاں پر عالمی مدنی مرکز میں ایک درجہ لگتا ہے لغت العربیہ کا ان کے طلباء کو بلانا ہے اور ان طلباء نے ایک اہتمام یہ بھی کیا ہے کہ جب ہم نے عربی میں بات کرنی ہے تو آپ نے ہمیں بلانا بھی عربی میں ہے چلیں تو مجھے لکھ کر تو تو تو یہ گا لیکن ان کی خواہش بھی ہے ان کی دل جوئی کی نیت بھی کرتا ہوں تو کے اب باری ہے ہمارے ان طلبہ کی <سؤال> اور احبهم ان ياتوا امامنا فليتفضلوا مشكورا صلوا على الحبيب صلى الله تعالی على محمد اب یہ طلباء ائیں گے انشاءاللہ اور یہ ہمیں کیا بتائیں گے کیا سکھائیں گے وہ ہم انشاءاللہ مل کر دیکھیں گے الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليا صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة سبحان الله صلوع الحبيب صلى الله, صلى الله تعالى, تعالى, تعالى, تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اهلا وسهلا ومرحبا بكم نقدم لكم هذا البرنامج من مركز الدعوة الإسلامية من مدينة كراتشي هذا البرنامج يحتوي عن سية الإمام احمد رضاقان رحمه الله تعالى سنبدأ هذا البرنامج من أخ نسيم رضا أخنا في مضاء من هو الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الإمام المجدد احمد رضا خان البريلوي القادري هلد رحمه الله تعالى في الهند في مدينة بريلي سنة 1272 للهجرة وأخذ العلوم عن والده العلامة الكبير المفتي نقي علي خان وغيره من العلماء وأخذ الطريقة عن العلامة الكبير السيد آل الرسول المار هربي تلميذ الشاه عبد العزيز الدهلوي رحمه الله تعالى طيب, طيب يا أخي ما شاء الله وإذا إمام أحمد رحمه الله تعالى في عام 1272 كما قلت طيب ولكن ما هو المقام في العلم تباحر الإمام احمد رضا خان رحمه الله تعالى في كل علم وفن وصنف فيها وترك في التراث العلم اكثر من 1000 كتاب ما بين تاليف وحواشي الله وطبع اكثرها في باكستان والهن الف امام احمد رضا خان رحمه الله تعالى الكتاب الدوله المكيه في ثمان ساعات فقط في ثمانية ساعات كما قلت في ثمانية ساعات فقط نعم الله في العربية مردية في العربية في العربية الإمام عبدالعقان من العجم يعني من الهيد وهذا الكتاب العربية ألف في ثمانية ساعات فقط نعم سبحان الله سبحان الله دون أن يكون معه كتب من المراجع والمصادر وكيل إنه أيضا كان مريضا في ذلك الوقت الله الله نعم يا أخي واتفق على إمامته رحمه الله تعالى العلماء الأعلام من الحرمين والشام والهند وحضر موت سبحان وتونس سبحان والهند والشهدوا له بالعلم والفضل والإتقان في كل العلوم واستغربوا من غزارة علمه وقوة ذاكرته رحمه الله تعالى إنه الإمام أحمد رضا رحمه الله سحان الله, رحان الله،, رحان الله. الله،, الله. طيب سؤالي الدولة المكية أين ألف هذا الكتاب الإمام أحمد رضا إذا سافر إمام أحمد رضاقان رحمه الله تعالى إلى الحرمين الشريفين فعلف هذا الكتاب الدولة المكية أثناء اقامته هذا الكتاب عبارة عن جواب للسؤال صلل به الإمام أحمد رضاقان عن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بعلم الغيب سأك الله فيك أخير طيب سؤال من أخ... كيف كان تواضع الامام احمد رضا رحمه الله تعالى الامام احمد رضا خان كان من اعظم اخلاقه انه كان شديد التواضع الله سبحان الله فكان من عادته شدئ الناس بالسلام حتى على الاطفال الصغار الامام احمد رضا خان كما قلت يبدا الناس بالسلام حتى على الاطفال الله لماذا امتثالا لحديث النبي صلى الله عليه الله وسلم الله رضي سبحان الله فقد رضي عن أنس رضي الله تعالى أنه مر على سبيان فسلم عليهم فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله سبحان الله, الله سبحان, سبحان الله يعني لإتباع السنة سمعت من كلامك التواضع ولكن ما هو التواضع سئل إمام الفضيل رحمه الله عن التواضع ما هو قال أن تخضع للحق وتنقاد له لو سمعته من سبي قبلته ولو سمعته من أجهل الناس قبلته سبحان الله ما شأنه إمام أحمد رضا خان رحمه, رحمه الله تعالى تفضل يا أحمد رضا أيضا كان الإمام احمد رضا خان رحمه الله تعالى مخلصا لله تعالى فقد دعي ذات مرة لإلقاء موعظة في مجلس أمام الناس فأبا رحمه الله تعالى لماذا؟ تضاضعا منه حقا رحمه الله تعالى تواضعا منه قائلا انا لم استطيع أن أعظى نفسي وأسجرها فكيف أكونوا واعظا عليكم قبل نفسي ولكن إن شئتم فاسألوني أي ما تشاءون أجبكم وأبين لكم طيب أخي ما شاء الله ولكن سؤالي أيضا لماذا قال هكذا الإمام أحمد رفان رحمه لأن الله تعالى لأنه في الحديث رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله, عليه, صلى الله وسلم عليه, وسلم على عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر امامنا امام حمد رضي الله تعالى عنه لا يتصف بصفة واحدة بل يتصف بصفات كثيرة ومنهم حبه على الفقراء وقد كان في الحي المجابر له رجل فقير منسوب لعال بيت نبيه صلى الله عليه وسلم اذا جاء رجل مرة الى بيتي امام حمد رضي الله تعالى عنه فيا سأله فآتاه كيسا مليئا بالنقود وقال لأهل بيته اذا جاء رجل مره ثانيه في غيابي فاعطوه مالا قبل ان يسالكم ايضا يعافي تقريز علماء العربي كثير على كتب الامام احمد رضا خان رحمه الله تعالى إذا نظر شيخ علي بن احمد محدار رحمه الله تعالى رساله من رسائل الامام احمد قال نظر تو فی حاضر حسنی و تحقیقی في اسما من اغاث اللہ مسلمین فی حاضر زمان الشیخ القامل ول اللہ مت الفادل اشیخ احمد رضا عید قال محمد امین سعید في امام العلامت القبیر ول فہامت الشہد ال الما المحق اللہ اشیخ احمد رضا رقم سید اسماعیل بن خلیل فی مناقب فی حضیل امام شیخ اُنہ الامہ المجد شیخ العلما اب اساتذہ شیخ الاساتذہ شیخ احمد رضا اللہ تعالی کمال القتدا و کمال المحبا ومال یار اکال اس رت و السلام کی پیاری زبان عربی زبان قرآن کی زبان جنت کی زبان عربی زبان اس زبان میں الحمد ہمیں امام عشق کو محبت حضرت کے پیارے پیارے واقعات اور باتیں ہمیں انہوں نے بتائیں یہاں ایک اور شوق بھی دل میں پیدا ہونا چاہیے بالخصوص طلبا کے کہ ہم سب بھی الحمدللہ عربی زبان سیکھیں اور ایک اور نیت کے ساتھ سیکھیں جہاں قرآن پڑھنا حدیث پڑھنا عربی کتب پڑھنا آسان ہو جائے گا وہاں انشاءاللہ دنیا بھر میں جا کر سنتوں کی خدمت بھی کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اب وکھ اسلامی بھائی بہت دیر ہو گئی ہے منچ پر مقابلہ ہوتے ہوئے کیوں نہ اب ہم اپنے حاضرین کی طرف سے کون کون جواب دے گا ان ذرا مائک لے لیں ہمارے اسلامی بھائی اور ذرا میدان میں آ جائیں سوال کرتے ہیں یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے ہمارے سرپرست اسلامی بھائیوں کو ہم پہلے موقع دیں گے اگر جو آئے ہوئے ہیں سرپرست اسلامی بھائی وہ جواب دیں تو بہت اچھی بات ہے ورنہ پھر طلبہ کی باری آ جائے گی سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے کتنے شہزادے ہیں اور ان کے نام بھی بتانے ہیں شہزادوں کی تعداد صاحبزادوں کی تعداد بھی اور ان کے نام بھی جی کون جواب دیں گے السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و اللہ علیہ سنت علیہ رامہ کے دو شہزادے تھے حامد رضا خان اور مصطفیٰ رضا خان اچھا یہ بتا سکتے ہیں کہ ان میں بڑے کون سے تھے عمر میں چھوٹے کون سے تھے مصطفیٰ رضا خان بڑے تھے اور حامد رضا خان چھوٹے آہ, یہاں آپ سے غلطی ہو گئی ہے جواب آپ کا ہم درست مان لیتے ہیں کیونکہ سوال ہم نے یہی کیا تھا میں نے کہا مزید معلومات میں اضافہ ہو جائے حامد رضا خان علیہ رحمت الرحمان بڑے صاحبزادے اور مفتی آزم ہند مصطفی رضا خان صاحب نوری رحمت اللہ تعالی لے. یہ عمر میں چھوٹے تھے ماشاءاللہ جواب درست مانا جاتا ہے چلے دوسرا سوال اعلی حضرت کے کتنے بھائی تھے اور ان کے نام بتائیں گے اعلی حضرت کے بھائی اور ان کے نام چلے جناب سوال تھوڑا سا مشکل ہے مگر یہ معلومات ہم سب کو ہونی چاہیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و وبرکات جی سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دو بھائی تھے جی ایک کا نام مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دوسرے کا نام مولانا محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی شہن شاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب اور دوسرے بھائی مولانا محمد رضا خان جواب درست دے دیا ہے کیا تحفہ دیں گے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ان تو جامع المدینہ کے نصاب میں بھی شامل ہے وہ ان کو تحفے میں دی جاتی نام کیا ہے کتاب کا شرا جامع اچھا شرح دیں گے چلیں جناب اب تیسرا سوال اعلیٰ حضرت کی کتنی شہزادیاں اور کتنے شہزادے تھے صرف تعداد بتانی ہے شہزادوں کی تعداد تو پتا چل گئی ہے لیکن شہزادیوں کی تعداد صاحبزادیوں کی تعداد بتانی ہے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سرکار اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے دو شہزادے اور پانچ شہزادیاں تھے پانچ شہزادیاں دو شہزادے جواب درست دے دیا ہے چلیں جناب تھوڑی دیر بعد پھر آپ کی طرف آئیں گے ایک اور خوبصورت مقابلہ ہے اور وہ مقابلہ بہت بہت ہی زیادہ یونیک ہے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملنا ہے حفظ قرآن کا مقابلہ ہے تو لب آ جائیں جن کے درمیان مقابلہ ہے اور جنہوں نے منصف کے فرائے سر انجام دینے ہیں جج صاحبان وہ بھی آ جائیں وہاں کیا مدری کے ناظرین آج ایک عجیب و غریب حافظہ کا یوں سمجھیے امتحان ہوگا ہمیں بھی اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہمیں کتنا قرآن یاد ہے اور جو یاد ہے کیا اس طرح ہم پڑھ بھی سکتے ہیں کہ نہیں ماشاءاللہ اللہ نے تیاری کی ہے اور ہمارے اساتذہ بھی آ ہیں کیا مقابلہ ہے کیا سوالات ہوں گے اساتذہ یہ ہمیں بتائیں گے انشاءاللہ تو آئیے انہی سے پوچھتے ہیں جی حضور حفظ قرآن کا جو مقابلہ ہے ہمارے چار ہیں پہلے میں ان کا تعارف کرا دیتا ہوں فرحان مہراج کہاں سے اچھواں سے شروع ہو رہے ہیں فرحان میراج بن محمد محراج دورہ حدیث کے طالب علم ہے ماشاء مرحبا کہتے ہیں آپ کو اویس بن محمد یامین آپ ہیں آپ ہیں سابیہ درجہ درجۂہ جو دور حدیث سے ایک درجہ ساتویں درجے کے طالب علم ہیں مزمل بن عبد القادر آپ ہیں ماشاءاللہ یہ بھی سابیہ کے دور حدیث سے ایک درجہ پہلے جو ساتواں درجہ ہوتا ہے اور بن رحمت علی آپ ہیں ماشاءاللہ دور حدیث کے طالب علم ہیں موقف الح کے طلبا ہیں اور ماشاءاللہ امید ہے کہ مضبوط مقابلہ ہونے کی امید ہے الحمد للہ رب العالمین فلّن الشان المجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ امیر اہل سنت کے قرآن مجید کی محبت دینے کی وجہ سے الحمدللہ کئی ایک حفاظ نے جو ہے وہ منزلیں پڑھنا شروع کیں معشیات کرنا شروع کیں اور الحمدللہ بہت جوش و خروش کے ساتھ منزلوں منزل قرآن مجید کی تلاوت وہ کر رہے تھے کر رہے ہیں انشاءاللہ کرتے رہیں گے تو اسی سلسلے میں ایک وہ جو ہے مقابلے کی اسی صورت میں ایک حفظ قرآن کا جو ہے وہ مقابلہ رکھا گیا ہے اس میں جیسے کہ ابھی ہم سوالات کریں گے تو پہلے دفعہ جو ہے سب سے ایک ایک دفعہ سوال کریں گے فلاں پارے کا فلاں رکو پڑے ٹھیک ہے دوسری مرتبہ پھر دو دو سوال ہوں گے وہ کہیں سے بھی پوچھے جائیں گے پڑھ کے جو ہے تھوڑا سا پڑھیں گے آگے سے قرآن پاک میں کہیں سے نہیں پوچھا جائے گا اللہ اکبر اور انہوں نے وہاں سے پڑھنا ہے انشاءاللہ اللہ بھی غنی یعنی آج بہت تین نہیں چار رضوی کمپیوٹر ہیں ہمارے پاس اب دیکھنا یہ ہے کہ ماشاء اللہ قرآن کہیں سے بھی پڑھا جائے گا اور ان کو وہیں سے آگے کنٹینیو پڑھنا ہے اللہ اکبر یہ تین سوال ہو جائیں گے اس کے بعد چوتھا سوال جو ہے یہ ہوگا کہ ہم ایک متشابہ پڑیں گے اور دو اور جگہ پہ متشابے ان کو بتانے پڑیں گے متشابہ کیا ہے ذرا ہمارے ناظرین کے لیے بھی آسان کر دیں متشابہ کا مطلب یہ ہے کہ ملتی جلتی آیات ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک جیسی کم و بیش کچھ ایک دو لفظ کے فرق کے ساتھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ پوچھیں گے اچھا اس کے جواب میں اگر یہ آیت پڑھ دیں تو بھی جواب مان لیا جائے گا وہ متشابے والا حصہ پڑھ دیں یا جو ہے وہ سورت اور پارہ بتا دیں تو بھی یہ ٹوٹل چار سوال ہو ہوگئے جی اور پانچواں سوال یہ ہوگا کہ ہم جو ہے ایک کوئی آیت یا اس کا کچھ حصہ پڑھیں گے اور ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ پارہ سورج اور رکو کون سا ہے اللہ اللہ یہ بتائیں گے یعنی ہر yani, طالب علم سے ہر اسلامی بھائی سے پانچ سوال ہونے ہیں فی سوال نمبر کتنے ہوں گے دو نمبر دو نمبر ہوں کا ایک سوال ہوگا یعنی جی. yani, دس دل نمبر دل... ہیں ان کے پاس جس کے نمبر زیادہ ہوئے وہ مقابلے میں پہلے نمبر پر آ جائیں گے جی مزید کچھ فرمانا چاہیں گے شروع کریں گے غلطی ہوگی تو پھر وہ ایک نمبر وہ اب آپ دیکھ لیں گے کہ بالکل ہی غلط ہے تو کچھ نہیں ملے گا اور اگر کچھ نہ کچھ بیان کیا ہے اور آپ مشاورت سے چاہیں گے تو ایک نمبر دیں گے اچھا شروع میں بھی ان کو پچیس پیکٹ دیے جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں ان کو جواب کو سنا ہوگا اور جب غلطی کریں گے اس وقت بھی پچیس سیکنڈ ٹھیک ہے یعنی ان کے پاس اب پچیس سیکنڈ ہوں گے اپنے سوال کو ج... اپنے سوال کا جواب دینے کے لیے ٹھیک جناب اب شروع کرتے ہیں مقابلہ اور واقعی ویری انٹرسٹنگ بلکہ میں مدری چینل کے ناظرین سے تو گزارش کروں گا اگر حافظ مجھے سن رہے ہیں تو یہ ہمارا بھی ٹیسٹ ہو جائے گا اور اگر ہمارے گھر میں قرآن پاک ہے تو ہو سکتے ہو سکے تو با وجو ہوں تو قرآن پاک کھول لیں تاکہ ہم بھی ساتھ ساتھ رہیں کہ کیسے یہ مقابلہ ہوتا ہے جی اساتذ صاحب پہلا سوال کریں گے آپ ہمارے فرحان میراج سے جی فرحان بھائی جی ساتویں پارے کا تیرواں رکوع شروع کیجیے ساتویں پارے کا تیرواں رکوع بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی ان تدعون من دون اللہ جواب درست اللہ ساتویں پارے کا تیرواں رکو پوچھا گیا اور انہوں نے وہاں سے تلاوت قرآن کر دی دو نمبر حاصل کر لیے ہیں اب باری ہے ہمارے مزمل بن عبد القادر جی آپ سے سوال ہوگا مزمل سے سوال کیجیے حضور آپ سولہ پارے کا گیارہواں رکو شروع کیجیے سولہواں پارہ ہے گیارہواں رکو ہے جناب سرچنگ جاری ہے سولہویں پارے, پارے کا, کا گیارہواں رکو گیارہواں رکو بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدم من لساني يفه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخشت به أذري وأشرك في أمري كي نصبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتي دسولك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقضفه في التابت فاقضفه في اليم فليل كه بس خود ابوب اللہ و ابوب اللہ کا محبت سلحان اللہ جواب درست دے دیا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اتنی شاندار اچیومنٹ ہے واقعی بہت مشکل یہ سوالات ہیں زوردار سبحان اللہ کا نعرہ بلند سبحان اللہ چلیں جناب تیسرے طالب علم ہے ہمارے اویس بن محمد یامین ہاں جی اویس میاں آپ جو ہے جی اویس میاں ہیں جی کمپیوٹر کا کمپیوٹر سائز میں تھوڑا چھوٹا ہے اب دیکھتے ہیں سرچنگ کیسی کرتا ہے جی جناب بیسویں پارے کا آٹھواں رکو شروع کیجیے جی میں پارے کا آٹھواں رکو, جی آٹھ رکو جناب بیسواں پارا آٹھواں رکو مل رحشی کر کنہ مسلین بس ماشاء اللہ کیا <اللہ> بات ہے چلے جناب چوتھے طالب علم ہے ظلم کر بن رحمت علی جی آپ جو ہے میں پارے کا چھٹا رکو شروع کیجئے پچیس پارے کا ومن فما من رأو العذاب يقولون هل من, سبیل وطرہ هم عليها من, ينظرون من طرف ترمیم وقال آمنوا إن الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة الیم إن اللہ في عذاب مقیم وما نل بن اولیا ام سرو نوم دون الله استج... استج... استج... استج... جواب درست چاروں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو ایسا حافظہ نصیب فرمائے قرآن یاد کرنا بھی نصیب فرمائے اس پر عمل کرنا بھی نصیب فرمائے سب نے دو دو نمبر حاصل کر لیے ہیں اب چلتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی طرف دوسرے سوالات کیا ہیں جی حضور دوسرے سوالات انشاءاللہ اللہ ان سے قرآن مجید میں کہیں سے بھی ان سے پوچھا جائے گا کوئی بھی آیا تو پڑھ دیں گے جی اچھا جی اب باری ہے ہمارے ایک بار پھر فرحان معراج کی جی فرحان اولم یادین بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم يسمعون کیا بات ہے مدینہ کی جی فرحان بھائی اب آپ سے تیسرا سوال ہے وامنس میں فل ہی بغیر علمی ویت تبی ری طرید بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مديد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يدله ويهديه إلى عذاب الفعيد يا أيها الناس إن كنتم في غيب من البعث فإن أخلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علاقة ثم من مدغة مخلقة وغير مخلقة لنبجن لكم ونقرر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى مسمى ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يضد ونقرر في الأرحام صاحب آپ کی اجازت سے اس سیگمنٹ کا تھوڑا سا میں رنگ تبدیل کرنا چاہتا ہوں آپ ہی پوچھی جا رہے ہیں یہی جواب دیے جا رہے ہیں کہ ہم پوچھنے والے تبدیل کر سکتے ہیں چلیں تو میں دارالفتاحر سنت کے دو ماشاء اللہ ہمارے اساتذہ یہاں موجود ہیں ان سے گزارش کروں گا وہ منچ پہ تشریف لائیں اب وہ قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھے اور اس کے بعد ان شاء یہ اس میں سے جواب دیں تھوڑا سا مزید مقابلے میں خوبصورتی بھی آئے گی اور ویسے تو کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ استاد صاحب نے پہلے سے جواب بتایا ہوگا لیکن کیوں نہ ہم تھوڑا سا مشکل مزید کریں مقابلے کو تو شفیق بھائی اور احسان بھائی آگے آئیں ایک ایک آیت یہ پوچھیں گے پھر ان میں دوسرے اساتذہ کو بھی تکلیف دوں گا تو ان مزید ہمارے منچ کی رونق بھی بڑھے گی زور سے کیا کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ہمارے حافظ حسان بھائی بہت پیارے حافظ بھی ہیں قرآن پاک وہاں دے دیجیے ان تو مزید ان کی دعائیں بھی مل جائیں گی انشاءاللہ شاء جی اب ہمارے استاد صاحب حافظ حسان بھائی سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے مزمل بھائی سے قرآن پاک کی کوئی بھی آیت پڑھ کر سنائیں اور وہاں سے مزمل بھائی اس کو پڑھ کر سنائیں گے آپ پریشر مت لیجئے گا اسی طرح رہیے گا انشاءاللہ ایسا نہ ہو کہ پھر بعد میں مجھے یہ کہا جائے کہ پہلے والے بھائی سے مہراج بھائی سے تو جو ہے وہ ہمارے استاد صاحب نے پوچھا اب آپ نے مفتی کرام کو بلا لیا ہم سے پوچھنے کے لیے تو ہمارے ہی ہیں ماشاء اللہ یہ اساتذہ بھی چلے جناب حسان بھائی اب آیت پڑیں گے اور آپ نے جواب دینا ہے مزمبل بھائی جی بسم اللہ ب لهم مثل وجوين جينا لحهما جنين منن نااب وحففنا همما بخل ووجنا بين همما زر لا الرحمن الرحيم ب لهم مثل الرجلين جنا لحما جنين من نا ففنا همما بنخل ووجعلنا بين همما زر فلتجنناك تقها ولالم تغم من شيء فجرنا وكان له سمر فقال لساحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساد قائمة ولئرددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من طراب ثم من نطفة ثم سفعك رجلا لكنهو الله ربي ولا أشرك بربي حدا ولولا نشاء جباب درستان اللہ چلے افراد بھائی دوسری بھی مزمل بھائی سے آپ ہی پوچھیں گے اچھا شفیق بھائی پوچھیں گے چلے بسم اللہ عشمان وشیم وس بر نقص کم آئل یا درون عربی لگاتا ہوں وبر نفسك مع الذي الأ هم بال الغذاات واللاشي يريد نوجها يريد نوجه يريد نوجهها مع يريد نوجها ولا تعد عينقاهم تريد زة الحياة الددنيا ولا تتي من قفلنا قبه ان تكرنا والطببع هو وقع أمروا فرض وقل الحكم الربكم ثمشاء أفل الؤم و من شاف الفر إن عتنناال الظالم ينارا حات بهم سرادقها يستقيسو يغااسوا بما انقلليش سبحان اللہ چلیں جناب اب باری ہے ہمارے ایک چھوٹے سے رضوی کمپیوٹر کی مگر بہت جلدی سرچ کرتے ہیں اب دیکھنا ہے کہ اسادزہ کرام کے سامنے جواب کیسے دیتے ہیں نام ہے ان کا اویس بن محمد یامی جی اسا سب بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بی انفسهم خیرہ وقالوا هذا إفكم مبين لولا إز سمعتم Wow when المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم وقالوا هذا إفكم مبين وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه لولا إز سمعتم irrظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم وقالوا هذا إفق مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عمد الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما فيما أفد فيه عذاب أظيم إذ تلقونه وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هجنا وهو عمد الله عظيم ما شاء الله جباب ابتدائی آیت میں غلطی کی آپ نے ٹھیک ہے اس کو صحیح کر لیں تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے باقی انہوں نے صحیح پڑھ دیا ہے اب شفیق بھائی دوسرا سوال کریں گے ہمارے اسلامی بھائی سے جی اویس بن محمد یامین سے وَلَقَدْ الله الرحمن الرحيم ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عديد مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءتهم في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أذهب أمر إن المجرس سبحان اللہ کیا بات ہے مدینے کی اب چوتھے طالب علم ہیں اور ہمارے استاد صاحب یہاں موجود ہیں اور زل کر نین بن رحمت علی بھائی سے ان یہ سوال کریں گے قاری صاحب بھی ہیں اور منصف کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں دارلفتا کے اسلامی بھائیوں کی بھی آمد کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جزاکر اللہ خیر جی اب باری ہے ہمارے ذل کر نین بھائی کی جی سوال کیجیے ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين الحمد لله الرحمن الرحيم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمان وعن شمائلين ولا شاكرين اللہ. سبحان اللہ. سوال ہے قدر الحمد الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتب وكثير منهم فاسكون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة رحدانی فاطن الدین الله یا سبحان کیا بات ہے مدینے کی تین تین سوالات ہو گئے جی جناب اب چوتھا راؤنڈ کیا ہے چھوٹا یہ تھا کہ بھائی ایک متشابہ پوچھا جائے گا جی تو دو متشابہ یہ بتائیں انہوں نے بتانے ہیں چلے جناب پھر باری ہے ہمارے فرحان معراج کی جی ام حسبتم ان تدخل الجن ولما یا مثل مسلہ دو اور مقام پر ہیں تھوڑے سے فرق کے ساتھ وہ ہے تھوڑا بھی بتائیں گے کون سے اس پارے کے اندر ہیں چوتھے پارے میں زبردست دوسرا بھی بتائیں گے ہاں دوسرا بھی بتائیے تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہے very ڈیفیکلٹ بہت مشکل سوال ہے مدنی ٹائم آپ کا چل رہا ہے ام ہسب تم انتد خل جنتا یہ تو ہو گیا دس سیکنڈ باقی آپ کے گیا ہے دو میں سے ایک دوسرا تھا ہمارے جی جناب ان سے سوال کیجیے مزمل مالم یونز سلطانہ یہ اور کون سے مقامات کے دو کسی مقام پہ بتائیے جو آپ نے پڑھا ہے یہ تو چوتھے پارے میں ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک ساتویں پارے میں ہے اور اس کے علاوہ پڑھیں گے اسے جی, جی, جی پڑھیے وقیف اشرک ملاۃ خاف نزد الم سلطانہ فعی الفریق یہ ہے اور دوسرا سورہ زمر میں نہیں وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے ختم ہو چکا مالم یونزل بھی سلطانوں انتقول اللہ مالا تا آٹھواں پارا پارہ آف چلیں جناب دونوں اسلامی بھائیوں نے ایک ایک ہی متشابہ وہ بتا سکے ہیں تیسرے آ, ہمارے اویس بن محمد یامین ان کو کچھ نمبر کی ضرورت بھی ہے اگر یہ دونوں متشابہ بتا دیں تو یہ مقابلے میں زبردست طریقے سے واپس آ سکتے ہیں جی انہوں نے مزمل اویس فسمون تَعْلَمُونَ تی اداب و يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ علیہ اداب یہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ دو اور مقام پر ہیں بتائیے اللہ فسو تَعْلَمُونَ علمون میہ تی ہی وَيَحِلُّ عَلَيْهِ یوخی و مقیم آٹھویں سپاہے کے اندر آٹھویں سپاہے کا تیسرا رکو نہیں یہ مزید غور کی کیجیے وقت آپ کا جاری ہے کچھ ہی سیکنڈ باقی ہیں ٹائم ختم ہو گیا آپ کا ٹائم بھی ختم ہو گیا جناب اللہ سورہ ہود کے اندر سوفت عالمون من ہی عذاب یو ہی ومن ہوا قادر ورتقیبو اتنی معقوم رقیب جی نہیں جواب دے سکے اب باری ہے ہمارے زل کرنین بن رحمت علی کی جی, جی ان سے سوال کیجیے ہاں ایک آٹھویں جی پارے والے بتا رہے ہیں ظل کرنین کلو نبسن ذائق الموت Hmm. دو اور مقام پر ہیں آپ اچھا ایک ایک تو یہ ستر پارے گا تیسرا رکوم ہے کلو نفس المود آگے ون اب لوکم بشر فتن وینا ترجاح اچھا اور ایک اکیس میں پارے کے دوسرے رکن ترجاون اچھا تیسرا بھی بتا دیجئے آپ نے پوچھے دو تھے تو دو پر قبول کر لی تھی حضور جواب درست دیا ہے اچھا میں سوچ رہا تھا اگر یہ سوال مجھ سے ہوتا میں تو حافظ نہیں ہوں لیکن اگر ایک آسان سوال میں اپنے لیے بنا لیتا نا آپ مجھ سے پوچھتے کہ جناب یہ بتائیے فبی عی الا اربی کما تو کہاں پر ہے میں یہ بھی نہیں پتا کتنی بار ہے میں یہ کہتا سورہ رحمان میں بہت ساری بار آیا ہے تو میرے دو سے تو زیادہ ہی متشابے ہاتھ ادا ہو جاتے شاید اس کو تو متشابہ کہیں گے بھی نہیں اس آیت کو بار بار ریپیٹ ہونا ہی کہیں گے کیا فرمائیں گے لیکن ماشاء اللہ واقعی اٹس امیزنگ ویسے ہی حافظوں کو جو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک متشابہ پڑھتے پڑھتے تراوی میں جب ہم سنتے ہیں تو وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں وہ تو ان کے لیے ایک مشکل کا سامان ہوتا ہے لیکن یہ اسی مشکل کا سوال ان سے کر لیا گیا کہ قرآن میں کہاں کہاں متشابہ ہے اور ماشاء یہ واقعی پکا یاد ہو جائے تو پھر قرآن سنانا بھی اور آسان ہو جائے گا چار چار سوال ہو گئے اب پانچواں سوال کرنا ہے اور اب سوال کس انداز سے ہوگا سوال یہ ہے کہ ایک آیت پڑی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا سورت پارا اور رکو بتا چلے میں چاہوں گا کہ ان چاروں کے لیے میں مزید اساتذہ کے کو ہمارے منچ پر برکت کے لیے بلاؤں اس پورے سلسلے کو میں نے دیکھا ہمارے احمد رضا شامی بھائی نے ماشاء اللہ بڑی کاوشیں کی ہیں وہ تشریف لائیں ہمارے جامعت المدینہ مجلس کے باب المدینہ کے نگران ساجد باپو سے گزارش کروں گا کہ وہ منچ پر تشریف لائیں چار آیتیں ہیں ہم چار اساتذہ کو پھر دو آیتوں کے بعد مزید بلائیں گے تو ہمارے منچ کی رونق بھی بڑھتی رہے گی ہمیں ان کی برکتیں بھی ملتی رہیں گی تو ماشاء زور سے کیا کہیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو کہیں سے بھی انہوں نے آیت پڑھنی ہے اور انہوں نے اس کا پارا اور رکو بتانا ہے ٹھیک ہے جناب ماشاءاللہ تو ساجد باپو بھی ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے احمد رضا شامی بھائی بھی ہیں سب سے پہلے ساجد باپو سے عرض کریں گے کہ باپو ہمیں انشاءاللہ شاء قرآن پاک کی کوئی آیت کی تلاوت کریں اور یہ بتائیں گے ہمیں کہ انشاءاللہ یہ کہاں پر ہے فرحان میراج جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ میں یق الب اللہ وہ ملا اکتی ہی وہ قطب ہی وہ جی فرحان بیات کی باری ہے قرآن پاک کا پارا کون سا ہے اور رکو کون سا ہے یہ جی پانچواں ہے اور رکو نمبر ستواں جی ساجد باپ صورت بتائیں سورت جی سورت, سورت بتائیں سورت ان نکھا جوابستیا ہے, جواب ہے کیا بات ہے مدینہ کی جناب واقعی رضبی کمپیوٹر آئے ہیں مزمل بن عبد القادر اور سوال کریں گے جناب احمد رضا بھائی جی الرحمن جی. دسو پارا اور رکو نمبر دو جواب درست ہے سبحان اللہ سبحان اللہ واقعی بہت شاندار جوابات دونوں اساتذہ سے گزارش ہے تشریف لکھے ہیں مزید دو اساتذہ چاہتے ہیں کہ ان کی برکتیں لیں ماشاءاللہ استاد عبد الواحد صاحب ہمارے سینئر ترین اساتذہ میں سے ہیں اور دیکھیں نعرہ کتنا بلند ہوا ہے سبحان اللہ ہر دل عزیز استاد ہیں ہمارے اور میں چاہوں گا کہ ہمارے ثاقب مدنی ماشاءاللہ ہمارے انتظامی امور میں ہر جگہ آگے رہتے ہیں اس سلسلے کے لیے بھی یہ سمجھیں انہوں نے مجھے تیار کیا ہے تو ثاقب مدنی بھائی سے گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں اور انشاءاللہ یہ دونوں بڑے اساتذہ ہیں ہمارے بھی ماشاءاللہ اور یہ ہمیں ہم سے ان طلبہ سے سوال کریں گے اب ہم سوال کریں گے اویس بن محمد یامین سے تو اویس بن محمد یامین سے سوال استاد اساد صاحب کریں گے استاد صاحب تھوڑا قرآن پاک کی آیت کی تلاوت فرمائیے اور پھر ان ہمارے اویس بھائی بتائیں گے کہ قرآن پاک کی یہ کون سے پارے کی آیت ہے اور کون سی صورت ہے کون سا رکو ہے جی سر اولاد اولاد کم وان ن تم اجر عظیم پارہ نو ہے اور رکو نمبر سترہ اور سولہ انفال جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جی ساکیم بھائی اب آپ ایک قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کیجئے ذل کرنین انشاءاللہ جواب دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومعذرین ویجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق واتخذوا آیاتی میں سرچنگ جاری ہے پارہ پندرہ رکو نمبر بیس اور سورہ کہا درست ہے جب درست دے دیا ہے کیا بات ہے مریے کی سبحان اللہ پانچوں راؤنڈ کمپلیٹ ہو گئے ہیں حفظ قرآن کا یہ شاندار سیگمنٹ تھا اللہ جانتا ہے اس قدر خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ اس طرح ان کا حافظہ ہے اور اللہ کرے ہمارے جتنے جامعۃ المدینہ کے طلباء ہیں اسی طرح قرآن پاک کو پکا کریں یاد کریں اور پھر ماشاءاللہ اس کا فیض مزید دنیا میں پہنچائیں ہمارا یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا اس سے پہلے کے اگلے سیگمنٹ کی طرف جائیں کیونکہ اگلا سیگمنٹ بیانات کا سیگمنٹ ہے جس میں ہمارے چار مبلگین تو بھرے بیان کریں گے مبلگین تشریف لے آئیں منچ پر یہاں اپنی تیاری کریں ہمارے جو جج صاحبان ہیں منصفین ہیں وہ بھی آ جائیں اس دوران ہم ایک دو سوالات اپنے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے کر لیتے ہیں بتائیے اعلی حضرت کا پکارنے کے لیے جو نام ہے احمد رضا وہ کس نے رکھا تھا یہ نام رکھا کس نے ساری دنیا میں مشہور ہوا یہ نام لاکھوں مدنی منوں نے ان کے والدین نے ان کا نام احمد رضا رکھا مگر اعلیٰ حضرت کا نام کس نے رکھا جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ برکاتہ وعلیکم السلام پہلے تو آپ اپنا نام بتائیں نا محمد عہد رضا تجاؤ عہد رضا کیا بات ہے جی عہد رضا اعلی حضرت کا نام احمد رضا آپ کے دادا نے آپ کے دادا جان نے رکھا جواب درست دے دیا ہے میں تھوڑا دوں کی بہت ہی پیاری کتاب نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی اچھا لیں یہ کتاب بھی انہیں تحفے میں دے دی گئی اچھا ایک سوال تھوڑا مشکل ہے اب دیکھتے ہیں کون جواب دیتا ہے اعلیٰ حضرت کے پر دادا کا نام عبد الرحاب درجہ باب جی کاسم علی خان جی مولانا حافظ قاسم علی خان جواب درست دے دیا ہے چلیں اعلیٰ حضرت کا تعلق اچھا کوئی ہمارے یہاں پٹھان موجود ہیں ارے ہاں پیچھے ان سے اگر پٹھانوں سے سوال ہے چلیں تاکہ آپ کی مزید دل جوئی ہو اعلیٰ حضرت کا تعلق پٹھانوں کے کس قبیلے سے تھا وہ قبیلہ بتانا ہے اور کوئی پٹھان ہی بتائے تو ہمیں اور خوشی ہوگی انشاءاللہ محمد عمران ڈیرمل خان ڈیرا اسماعیل خان یہاں ہاں المدینہ میں کون سے درجے میں دورہ حدیث, دور حدیث, حدیث دور حدیث میں کیا بات ہے مدینہ کی اب بتائیے پٹان تھے افغانستان کے قبیلے بڑہج کے پٹھان تھے کندھاری پٹھان تھے جواب درست دے دیا چلیں جناب ماشاءاللہ انعامات کی تقسیم بھی ہو رہی ہے اب تیار ہیں ہمارے اساتذہ بھی تیار ہیں جو نمبر دیں گے اور یہاں مبلغین بھی تیار ہیں وہاں کیا بات سلامت سلامت سلامت وجے بٹ اسلامی بھائیوں اب حسن بیان یہ ہمارا سیگمنٹ ہے استاد سے ہم تھوڑا سا اس سیگمنٹ کا تعارف بھی لیتے ہیں طریقہ کار کیا ہوگا نمبر کتنے ہوں گے کتنے منٹ ہوں گے بیان کرنے کے لیے جی استاد صاحب کیا فرمائیں بیان کا یہ سیگمنٹ ہے اور اس کے اندر ہمارے ان طلبہ نے بڑی محنتوں سے پچھلے مقابلے میں نمبر آگے لیتے ہوئے آگے بڑھے ہیں اور یہاں تک پہنچے ہیں ان میں سے کوئی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی سائنس سے متعلق بیان کریں گے کسی کو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے عشق رسول آرے اور کسی نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے ترجمہ قرآن اور خدمت قرآن کے حوالے سے اور اعلی حضرت علیہ الرحمہ کی شان آپ کے مقام کے بارے میں انشاءاللہ اللہ بیان کریں گے اللہ ان کو بطور خاص جو چیزیں خیال کرنی کہ ان کا جن چیزوں کو چیک کیا جائے گا وہ مواد کیسا جمع کیا اس مواد کو اپنے بیان میں ترتیب کیسا دیا اور پھر ترتیب کے ساتھ ساتھ اس میں اندازے بیان ان کا کیا رہا یعنی مواد بھی ہے انداز بھی ہے جوش بھی ہے ہوش بھی ہے اب دیکھتے ہیں کہ کون آگے منٹ کتنے ہیں پانچ منٹ اتنے, اتنے ساری چیزوں کے لیے پانچ ہی منٹ ہیں ورنہ آپ کہیں کہ ہوش جوش انداز مواد تو یہ تو بہت لمبا بیان تو صرف پانچ منٹ ہے کیونکہ ہے مقابلہ چلے جناب باری ہے شعیب بن رئیس سے رئیس بھائی کی کے تشریف لائیں اور یا منچ پر تشریف لائیں گے اور ان بیان فرمائیں گے ان کا موضوع ہے عالی حضرت اور سائنس صلو علی حبیب اللہ تعالی على محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ وآشہبکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آлика واصحابک یا نور اللہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے حيث ما کنتم فصلوا علیه فinna صلاتکم تبلغنی کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں میرے بیان کا موضوع اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سائنس پر مہارت ہے آئیے پہلے سنتے ہیں کہ سائنس کیا ہے دنیاوی کتابوں میں آتا ہے سائنس کائنات کے مطالعے اور مشاہدے کا نام ہے سائنس کی مختلف شاخیں مختلف شعبے ہیں تقریباً پچہتر شعبے ایسے بیان کیے جاتے ہیں کہ جن کا تعلق سائنس سے ہے اعلی حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عالم دین و مفتی اسلام ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم سائنسدان بھی تھے۔ آپ رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی ہر تحقیق خواہ وہ دینی ہو یا دنیاوی قران و سنت کے عین مطابق ہوا کرتی۔ آپ رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے تقریبا 70 علوم پر 1000 سے زائد کتب تحریر فرمائی خصوصا علم سائنس کے جس میں آپ کے رسائل، حواشی و مقالات 100 سے زائد کو پہنچتے ہیں۔ آئیے اعلی حضرت کی چند سائنسی تحقیقات سنتے ہیں جب تحقیق سے دلائل کی بنیاد پر اس بات کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی گئی کہ زمین متحرک ہے حرکت کر رہی ہے چل رہی ہے تب امام اہل سنت نے اپنے قلم برہب کو جنبش دی اور اس باطل نظریے کی نفی کرتے ہوئے ایک عظیم تحقیق فرمائی کہ جو پتاوا رضویہ فتح رویہ کی جن ستائیس کے صفحہ نمبر ایک سو پچانوے سے تین سو اکاسی تک پہنچتی ہے آپ نے اس تحقیق میں تین رسائل تحریر فرمائے کہ جس میں ایک سو پانچ دلائل دے کر اس بات کو مکمل طور پر ثابت کیا کہ زمین متحرک نہیں بلکہ ساکن ہے آئیے بطور برکت دو دلیلیں سنتے ہیں چنانچہ اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے پارا بائی الفاطر کی آیت نمبر اکتالیس بطور دلیل پیش کی بسم اللہ ترجمۂ کنزلی مان بے شک اللہ تبارک و تعالی آسمانوں اور زمین کو روکے ہوئے ہے کہ وہ جنبش نہ کرے اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زمین متحرک نہیں بلکہ ساکن ہے اسی طرح اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اقلی دلیل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ زمین ایک سیکنڈ میں پانچ سو گز کا فاصلہ طے کرتی ہے اب مثال کے طور پر ہم فضا میں کوئی پتھر اچھالتے ہیں کہ جس کے اوپر جانے اور نیچے آنے میں تقریباً پانچ سیکنڈ لگتے ہوں تو اس دوران میں سائنسی تحقیق کے مطابق زمین نے پچیس سو گز یعنی تقریباً ڈیڑھ میل کا فاصلہ طے کیا اگر زمین کو متحرک مانا جائے فاصلہ طے کرنے والا اس کو مانا جائے تو وہ پتھر جو ہم نے فضا میں اچھالا تھا اگر زمین مشرق کی طرف حرکت کر رہی ہے تو وہ پتھر مغرب کی جانب ڈیڑھ میل پیچھے جا کے گرنا چاہیے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ زمین متحرک نہیں بلکہ ساکن ہے امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ علم کا دریا ہوا ہے موج زن تحریر میں علم کا دریا ہوا ہے موج زن تحریر میں جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا اسی طرح جب آلہ حضرت کی بارگاہ میں فتح رضویہ جلتین کے صفحہ نمبر 235 پر سوال ہوتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پانی کا رنگ نہیں ہوتا تو اعلیٰ حضرت کئی دلائل اقلیت اور نقلیہ دے کر اس بات کو مکمل طور پر ثابت کرتے ہیں اس بات کی تحقیق فرماتے ہیں کہ پانی کا رنگ ہوتا ہے چنانچہ سنن دارہ کتنی باب الما المتغیر کی حدیث پاک نقل فرماتے ہیں الما تہور ہی او ریشی او, او لونی کہ ہر پانی پاک کرنے والا ہوتا ہے سوائے اس کے کہ جس کا رنگ بو اور مغلوب ہو چکے ہوں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کے رنگ کے مغلوب ہونے کا ذکر فرمایا جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پانی رنگدار ہوتا ہے اسی طرح عقلی دلیل دیتے ہوئے آلہ حضرت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ ہر مرشے زیلون ہوتی ہے یعنی ہر دکھنے والی چیز رنگدار ہوتی ہے تبھی ہوا نہیں دکھتی کہ اس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا اسی سے متصل سفر نمبر دو پر آپ نے اس بات کی بھی تحقیق فرمائی کہ پانی کا رنگ کون سا ہوتا ہے اور فتح رضویہ کی مختلف جلدوں میں آپ کی کئی تحقیقات موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کی ذات بکات پر خاص رحمتیں تھی اور یہ ان رحمتوں کا نتیجہ ہے کہ 99 سال گزرنے کے بعد بھی آج اس قدر اہتمام کے ساتھ آشکان رسول سنت بھرے اجتماع میں آپ کا ذکر خیر کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور قربان چاہیے امیر اہل سنت کی ذات پر کہ جنہوں نے 25 سفر المظفر جیسا عظیم دن منانے کا ذہن عطا فرمایا اللہ تبارک وطالعہ امیر اہل سنت پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے بحر علوم کے صدقے ہمیں علم نافع عطا فرمائے آمین, امین بجاہ النبی جی امین صل اللہ, اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبید صل اللہ علیہ وآلہ محمد سیدان رضا سیدان رضا سبحان اللہ اب باری ہے احمد رضا ان کا تو نام بھی احمد رضا ہے بن نسیم تخصص الفقه سے تعلق ہے اور موضوع بڑا ہی پیارا ہے اعلی حضرت اور عشق رسول الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید الانبیاء والرسول اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الصلاه والسلام علیک یا رسول اللہ صلات و السلام علیکہ یا حبیب اللہ صلات و السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا نور اللہ سرکار مدینہ سلطان باکرینہ راحت کلبوسینہ فیض گنجینہ صاحب معتر پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارہ تین سورہ آل عمران کی 31ویں آ... آیت کریمہ میں ہمارا پیارا پیارا, پیارا پروردگار عزوجل ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون الله فتبعون یحببکم الله ویغفرلکم ذنوبکم۔ ترجمہائے کنز الایمان اے محبوب تم فرما دو کہ لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور اے آشکان صحابہ ہو اے آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ بڑا دلچسپ ہے کیونکہ موقع بھی ہے آج ہمارا موضوع اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ارے کون اعلی حضرت جی ہاں میں آج اس امام احمد رضا کے عشق رسول کی بات کر رہا ہوں کہ آپ عالم بھی تھے آپ مفتی بھی تھے آپ خطیب بھی تھے آپ علم قرآن علم کلام علم عقائد علم تفسیر علم حدیث علم فرائض اسی کے ساتھ ساتھ سو سے زائد علوم پر مہارت رکھتے تھے لیکن اس کے باوجود آپ کو اس پر ناز نہ تھا ناز تھا تو اس بات پر تھا کہ آپ آشی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے کیونکہ یہ وہ نعمت ہے کہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوا کرتی یہ وہ نعمت ہے ہر کسی کے سینے میں سراہیت نہیں کیا کرتی اور جس کے سینے میں سراہیت کر جاتی ہے جس کے دل کے اندر داخل ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقام کو بلند و بالا کر دیا کرتا ہے ارے کیا نہیں دیکھا کہ بلال ہفشی کو بلال ہفشی کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا کوڑے لگائے جاتے تھے مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ علی دامن رحمت میں آ گئے وہی بلال تھے کچن کو کوڑے لگائے جاتے تھے آج پھر بار بار پر ڈسوانا تو گوارا کر لیتے ہیں مگر یہ گوارا نہیں کرتے کہ پاؤں ہلے اور محبوب کی نیند میں ہو جائے جی ہاں یہ وہ نعمت ہے یہ وہ نعمت ہے کہ حضرت کے اندر آتی ہے عمر فاروق بنا دیتی ہے عثمان غنی کے اندر آتی ہے آپ کو عثمان غنی بنا دیتی ہے مولا علی کے اندر آتی ہے خدا کا شیر بنا دیتی ہے اور احمد رضا کے اندر آتی ہے تو امام اہل سنت بنا دیا کرتی ہے امام اہل سنت بنا دیا کرتی ہے کسی نے کیا خوب کہا کہ تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سیوا تم ہو نسیم جان عرفہ اے شاہ احمد رضا تم ہو یہاں آکر کر ملی ندیہ شریعت و طریقت کی حسینہ مزمہ بہرین ایسے رہنما تم ہو سبحان اللہ, سبحان جی اللہ. ہاں آج ہم اس ان اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے عشق رسول کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے زمانے میں اگر حضور علی سات والسلام کی گستاخی زبان سے کی جاتی آپ زبانوں کو لڑکاتے ہوئے زبان سے جواب دیتے قلم سے کی جاتی قلم سے جواب دیتے کتاب سے کی جاتی کتاب سے جواب دیتے گویا کے دل کی زبان سے کہہ رہے ہوتے ارے تم کیا جانو کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیا مقام دیا ہے ارے تم کیا جانو کہ میرے آقا و مولا کی شان کیا خدا کی قسم روئے زمین پر ایسے الفاظ پیدا ہی نہ ہو سکے کہ جس میں آمنا کے لال کی پوری تعریف ہو سکے پھر بھی اگر میں لکھنا چاہوں بتلانا چاہوں جتلانا چاہوں تو یہ کہہ دیتا ہوں کہ سرور کہوں کے کہ مالک مولا کہ گلین کہوں تجھے باغ خلیل کا تیرے تو ہے بری حیرا ہوں میں رشا میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ کلک کا آکا کہوں تجھے خالق کا بندہ کلک کا آکا کہ بات اختتام کی طرف لے کر جا رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کون امام احمد رضا امام احمد رضا وہ ہیں جو حضور سے محبت کیا کرتے ہیں جی ہاں میں اس آشی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کی بات کر رہا ہوں جو قرآن کی اتباع کرنے والے ہیں قرآن کہتا ہے ان اللہ پتہ بھی نہیں تم فرما دو کہ اے لوگ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ اللہ تمہیں دوست رکھے گا جی ہاں احمد رضا وہ ہیں جو کی ابتبا کرنے والے ہیں اور صرف اتبا کی نہیں بلکہ لوگوں کو اتباع کرائی ہے کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ جلوہ وہ نور ہے سراپا رضا کا ہے تصویر سنیت کی ہے چہرہ رضا کا ہے وادی رضا کی کوہ ہم رضا کا ہے جس سنت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے اوروں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر جو کچھ ہے اس سدی میں وہ تنہا رضا کا ہے جو کچھ ہے اس سدی میں وہ تنہا رضا کا ہے فیض احمد رضا جاری رہے فیض احمد رضا جاری, جاری, رہے, جاری, جاری رہے, رہے گا اللہ حکرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو امین بجاہ نبی العمین صلی اللہ علیہ وسلم جی صدام بن کمال دین تشریف لائے موضوع ہے شانِ آلہ حضرت <تصفح> الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اللہ علیہ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلٰی آلک و اصحابک یا والسلام علیک یا نبی اللہ وعلٰی آلک و اصحابک نور اللہ ان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صل اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و الہ و اول الناس بیوم القیامت اکثر ہم علیہ صلاح صلو علیہ حبیب صلو اللہ, اللہ تعالی علیہ محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وادی رضا کی کوہِ ہمالہ رضا کا ہے جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے ان آیتِ خدا بندی کی وہ کتنی اور جمن گھڑی ہوگی کہ جب اللہ رب العالمین نے امام احمد رضا خان جیسا مرد کلندر پیدا فرمایا ہوگا بلا شبہ یہ احسان عظیم ہے اس خالی کے لوہ قلم کا جس کے دست قدرت میں انسانی جہان زمان اور قلوب کی کنجیاں ہیں کہ اس نے اپنے محبوب کریم علیہ و سلام کی حمایت و دفاع میں اٹھنے والے احمد رضا کو عزت و اقبال کی سر بلندی عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے میرے امام احمد رضا خان کو کمال بھی عطا فرمایا جمال بھی عطا فرمایا جلال بھی عطا فرمایا کمال ایسا خصوصیات ایسی کہ وہ بیک وقت عالم بھی تھے وہ بھی تھے محدث بھی تھے مفسر بھی تھے مترجم مح کی مناظر مفتی سائنس دان بھی تھے تو ریاضی دان بھی تھے اور بہت کچھ وہ so, با no so بھی تھے باشعور so ah, oh, بھی تھے وہ خوش اخلاق بھی تھے تو خوش گفتار بھی تھے وہ خوش نما بھی تھے تو خوش الہان بھی تھے ارے ہاں وہ حافظ بھی تھے محافظ بھی تھے وہ تاج علم و فن بھی تھے تو شان شاہ سخن بھی تھے وہ مجھ دین و ملت بھی تھے تو شم بزم طریقت بھی تھے وہ امام اعظم کی یادگار بھی تھے تو سرکار غوث اعظم کے پیروکار بھی تھے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں تفیر ہو ترجمہ ہو سکھ کلام بیان معنی, فلسفہ منطق مناظرہ عقائد ان میں سے ایک ایک شعبہ علم انسان سے پوری زندگی صرف کرنے کا مطالبہ کرتا ہے علم ال سے لے کر علم الادویہ تک شمار یا سے لے کر عرضی یا تک جغراف یا سے لے کر معاشیات تک ایک طویل سلسلہ ہے جس کی ایک ایک کڑی میرے امام احمد رضا نے اپنے ہاتھوں سے سلجائی ہے ارے ہزاروں صفحات پر مشتمل فتوا رضویہ کی تقریباً تینتیس جلدیں ہمارے دعوے کی ناقابل تربیز ثبوت ہے شانِ اعلی حضرت کو بیان کرنے والوں نے بیان کیا کہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی شرافت ہو دیانت ہو ریاضت ہو سعادت ہو ذہانت ہو صداقت ہو عظمت تو فضیلت ہو دلالت ہو بلاغت ہو ان تمام چیزوں کو عشق وسیع کی عالم میں جھوم جھوم کر بیان کیا کہ احمد رضا بریلی میں رہنے والے کسی فرد واحد کا نام نہیں بلکہ احمد رضا ایک چلتے پھرتے ادارے کا نام ہے احمد رضا ایک چلتی پھرتے لائبریری کا نام ہے احمد رضا ایک نظریے کا نام ہے احمد رضا ایک تحریک کا نام ہے احمد رضا ایک تنظیم کا نام ہے احمد رضا فطری و پیدائشی فنا رسول کا نام ہے احمد رضا مصطفی کے ایک جامع کا نام ہے ارے احمد رضا عشق رسول کے سمندر کا نام ہے احمد رضا مصطفیٰ کریم علی سلاد و سلام کی امانت کا نام ہے ارے وہ احمد رضا جسے ان نما یکش اللہ العلماء کی تصویر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا وہ احمد رضا جسے وراث خون علم کی تعبیر کہا جائے تفسیر کہا جائے تو بے جانا ہوگا وہ احمد رضا جس نے کبھی کسی راجہ کسی نواب کسی کسی امیر, کسی امیر وزیر کسی مشیر کی در دولت پر جب اسی نہیں کی وہ احمد رضا جس کے زورے قلم نے ارب و حجم کی باطل قوتوں کو للکارا. وہ احمد رضا جسے شاعروں نے دیکھا امام شعرا کہہ دیا وہ احمد رضا جسے فکہ نے دیکھا وقت کا امام اعظم کہہ دیا ارے وہ احمد رضا جسے محدثین نے دیکھا تو امیر حدیث دیا ارے وہ احمد رضا جسے حاکس کہا جائے جسے جامی کہا جائے جسے بوسیری کہا جائے جسے حسان کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا غلط نہ ہوگا کیونکہ جب تمثیلات و تشبیہات و اشارات و کنایات و حکایات و استعارات کا حضور ہوتا ہے تو آپ کے اشعار ایک عجیب کیفیت اختیار کر جاتے ہیں کیا کہتے ہیں ہداۓ بخشش اٹھا کر دیکھی لیجئے شب الہیا و شاریب میں رخے روشن ہے دن کہوں شب قدر وہ برات مومن مزغہ کی صفے چار ہیں دو ابرو ہیں ارے والفجر کے پہلو میں لیال اشر سبحان اللہ سلاست و لطافت تو میرے رضا کے آسانے کی, کی باندی نظر آتی ہے اللہ اکبر کہتے ہیں دیکھ من نہ بھی را, کہ جائے یوں دل میں آ کہ جیتا سر کو خبر نہ ہو میرے امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان نے اپنے سینے میں تڑپنے والے دلی جذبات کو گویا کہ اس شیر میں بند کر دیا اور سارا فلسفہ ہی سمیٹ کے رکھ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا عائلہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام احمد رضا خان علیہ رحمت و, رحمت و رحمان کے عشق رسول کا صدقہ ہم سب کو سچا اور پکاشی کے رسول بنائے امین, آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلی حضرت اعلیٰ حضرت ماشاءاللہ اللہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا کیا بات ہے اب جناب بات کرتے ہیں اب باری ہے عمر بن محمد نواز موضوع ہے اعلیٰ حضرت کی خدمت قرآن سبحان اللہ اللہ الحمد للہ رب العالمین وسلاحمان علیہ رسول اللہ علی حبیب اللہ والسلام وسلام علیہ نبی اللہ و علی الی کا واصحابک یا نور اللہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شافعی امم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی یا فانا صلاۃکم علی یا نورلکم یوم القیامہ آقا فرماتے ہیں کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کے راستہ کرو کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی حبیب صلی اللہ آج میرے بیان کا موضوع امام احمد رضا خان کی خدمت قرآن اس حوالے سے ابن رضی اللہ عنہما سے مروی ہے رسول بے مثال بی بی آمنا کے لال محبوب رب ذل جلال پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشراف امتی حمل قرآر و اصحاب اللیل صحابہ میری امت کے اشراف قرآن والے حاملین قرآن اور راتوں کو عبادت کرنے والے ہیں بچے پیارے اسلائی بھائیو اللہ عز و جل ہر دور میں خادمین قرآن پیدا فرماتا رہا کسی نے حفظ قرآن کر کے خدمت قرآن کی کسی نے ترجمہ قرآن کر کے خدمت قرآن کی کسی نے تبلیغ قرآن کر کے خدمت قرآن کی کسی نے تفصیل قرآن کر کے خدمت قرآن کی کسی نے تعلیم قرآن دے کر خدمت قرآن کی الغرض ہر ایک اپنی صلاحیتوں کے مطابق خدمت قرآن کرتا رہا لیکن جب یہ خدمت قرآن کا سلسلہ میرے رضا تک پہنچا اللہ عز و جل نے میرے رضا پر وہ کرم خاص کیا کہ میرے رضا نے ہر شعبے میں خدمت قرآن کی ہے اگر حفظ قرآن کرنا حدمت قرآن ہے تو میرے رضا اعلیٰ حافظ قرآن تھے اگر ترجمۂ قرآن کرنا حدمت قرآن ہے تو میرے رضا اعلیٰ مترجیم قرآن تھے اگر تفصیر قرآن کرنا حدمت قرآن ہے تو میرے رضا عظیم مفصیر قرآن تھے اگر تبلیغ قرآن کرنا حکمت قرآن ہے تو میرے رضا عظیم وبلیغ قرآن تھے ارے الحمد سے لے کر فنناس تک سارا ترجمۂ کنزولیمان میرے رضا کے خادم قرآن ہو کا ثبوت دے رہا ہے جب میرے رضا خدمت قرآن کے لیے قلم اٹھاتے ہیں تو حاشیہ تفصیر بیزابی لکھ دیتے ہیں حاشیہ عنایت القاضی لکھ دیتے ہیں حاشیہ تفصیر خاضل لکھ دیتے ہیں ہاشیہ تفصیل تنظیم لکھ دیتے ہیں حاشیہ, تفسیر لکھ دیتے ہیں حاشیہ دور منصور لکھ دیتے ہیں حاشیہ الطقان فی علوم القرآن لکھ دیتے ہیں ارے ایک آیت کریمہ پر الزلال الانقا من بحری سبقت الطقاطر سالہ لکھ دیتے ہیں ایک آیت کریمہ پر اسم سام علام شکیق فی آیت عمر ارحام جیسا عظیم رسالہ لکھ دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اور سورہ بد پر چھ سو صفحات کی تفصیل لکھ دیتے ہیں اور جب میرے رضا خدمت قرآن کے لیے بیان کرتے ہیں تو سورہ بد دہا پر 6 گھنٹے پور دلیل بیان کر کے اس بات کو واضح کر دیتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نق سے جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دہاں نہیں اور جب شاید میرے رضا کے ان خدمات قرآن کو دیکھتا ہے تو بول اٹھتا ہے خدمت کلام پاک کی وہ لاجواب کی راضی سے قرآن ہے آج بھی اور وہ لاجواب خدمت کیسی تھی اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا میرے رضا نے عیسائیت کریما تل کر رسول اللہ بعد۔ جب میرے رضا اس آیت کریمہ کی تفسیر لکھنا شروع کرتے ہیں تو میرے رضا اس آیت کریمہ کے تحت کئی آیات ذکر کرتے ہیں اس کے بعد تقریباً سو احادیث کو ذکر کرنے کے بعد اس بات کو ثابت کر دیتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجسا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالی حسن و ادا کی قسم جب میرے رضا ماکانا محمد الباحدال ولاک رسول اللہ کی تفسیر قرآن لکھنا شروع کرتے ہیں تو میرے رضا اس ایک آیت کریمہ کے تحت سو احدیث تقریباً ایک سو ایک ذکر کر کے اس بات کو واضح کر دیتے ہیں کہ رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیجین ہیں اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عز و جل سیدی آل حضرت کی خدمت کلام پاک کا صدقہ ہمیں بھی خادمین خادم قرآن بنائے اور بروز حسر حاملی نے قرآن میں اٹھائے آمین بجاہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ چاروں طلبا بیان کر لیا ہے اب ان کا فیصلہ آنا ہے اس سے پہلے کہ جج صاحبان فیصلہ طے کر لیں کیوں نہ ہم آپ سے کچھ سوال کر لیں کون جواب دے گا اعلی حضرت کا ایک لقب ہے ماہی بدعت اس کا مطلب بتائیے ماہی بدعت کس کو کہا جاتا ہے خناب, کون جواب دے گا اور کس کو انعام ملے گا محمد یوسف عطاری درجہ دہرت الحدیث جی ماہیے کا مطلب ہے بدارت کو مٹانے والا مٹانے والا جواب درست دے دیا ہے اچھا ایک بات بتائیں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو اس سال یعنی پچیس سفر المظفر چودہ سو انتالیس سن ہجری آپ کے وسال کو کتنے سال ہو جائیں گے محمد آپ کے سال کے مظفر کو ننانوے سال ہو جائیں گے ننانوے سال نائنٹی نائن ہو جائیں گے جواب درست دے دیا اچھا اب بتائیں کہ ترجمہ کنزول ایمان پر ابھی بڑا زبردست بیان ہوا خدمت قرآن پر اعلی حضرت نے یہ ترجمہ کنزول ایمان کس کے کہنے پر لکھا تھا یہ امت پر بڑا احسان ہے ان ہستی کا جی سہید اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے ترجمہ کنزل ایمان صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ کے کہنے پر جی ہاں صدر الشریعہ بدر الطریقہ صاحب بار شریعت مفتی امجد علی اعظمی کے کہنے پہ لکھا جواب درست دے دیا ہے چلیں جناب اعلی حضرت نے کتنے حج کیے عشق کی زبان میں کتنی بار مدیر پاک ظاہری طور پر تشریف لے گئے محمد جی مصطفیٰ تاریخ جی تعلی حضرت نے دو حج کیے اعلی حضرت امام علیہ سنت نے دو بار حج کا شرف پایا حاضری مدینہ کو گئے جواب درست دے دیا جی خوبصورت تیاری تھی اور دو ہمارے اسلامی بھائی صدام بن کمال اور عمر بن نواز فسٹ پوزیشن ان دونوں کے درمیان وہ ہمارے لیے فیصلہ کرنا بھی آزمایش کن مرحلہ ہوا تو برحل ہمارے ایک مفتیش منصف نے آدھا نمبر سدام بن کمال کو زیادہ ہونے کی وجہ سے فرسٹ پوزیشن ان کی آئی سبحان اللہ دلوقتي. تو صدام تو ہے بھائی ماشاءاللہ اللہ ما اللہ یہ پہلے نمبر پر آئے ہیں بہت سارے القابات انہوں نے بیان کیے تو ماشاءاللہ اللہ پہلا نمبر ہے میں یہاں ایک بات تمام طلبا سے ضرور کہوں گا ٹھیک ہے یہ مقابلہ بیان تھا مگر کوشش یہی ہونی چاہیے جو ہمیں امیر اہل سلط کا انداز ہے دعوت اسلامی کے مبلگین کا انداز ہے یہ بات کا بھی ہم نے انتظام کیا تھا کہ بیان دیکھ کے کرنا ہے لیکن ماشاء اللہ مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے اس بیان کو کئی بار پڑا ہے تو انہیں زبانی یاد ہو گیا ہے مگر وقتاً فوقتاً ان کے سامنے ڈائری موجود تھی تو جو مدنی مرکز کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق بیان کریں گے تو بہت آگے تک جائیں گے اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے جی دوسرے نمبر پر عمر بن محمد نواز ماشاء اللہ عمر بن محمد نواز مبارک ہو آپ کو آپ کو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں سب کے ساتھ انشاءاللہ انعامات تقسیم کیے جائیں گے اور تیسرے نمبر پر تیسرے نمبر پر محمد شعیب محمد شعیب ماشاءاللہ آپ ہیں کیا بات ہے لیکن چوتھے اسلامی بھائی کو بھی انشاءاللہ شاء تحفہ ضرور دیا جائے گا اپنی جگہ تشریف رکھیں گے چاروں اسلامی بھائی بھی اور اساتذہ کرام بھی بہت شکریہ آپ کی آمد کا رضاک اللہ اور بڑے پیارے بیانات آج ہمیں سننے کو ملے وقت بھی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے اب جناب بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سلسلے کا سب سے جاندار سیگمنٹ بن سکتا ہے اگر وہ طلبا اس کو بنائے کیونکہ وہ ہے مدنی اشعار کی تکرار سبحان اللہ اشعار ہوں گے اعلی حضرت کے ہدائی کے بخشش کے پھول چدیں گے مختلف شعراء کے اشعار بھی ہوں گے تو اب جناب باری ہے ان طلبا کی دو ٹیمز بنائی گئی ہیں ایک قادری ٹیم ہے ایک رضبی ٹیم ہے دونوں ٹیمز آ جائیں دیکھتے ہیں کس ٹیم میں آج نمبر لے جانا ہے تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں مدنی اشعار کی تکرار سلو ال الحبیب صلی اللہ حافظ آئیے وہاں کیا بات رہے اس مقابلے کا انداز یہ ہوگا کہ رضوی ٹیم اور قادری ٹیم دائیں طرف میرے جو ٹیم ہے وہ رضوی ٹیم ہے اور بائیں طرف جو ٹیم ہے وہ قادری ٹیم ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کس ٹیم نے کتنے نمبر لینے ہیں میرے ساتھ سمجھ لیں منصف اسلامی بھائی بھی موجود ہیں جو انشاءاللہ سکورنگ بھی کرتے رہیں گے اور ہمیں بتاتے بھی رہیں گے انشاءاللہ کہ کس ٹیم کے کتنے نمبر ہو گئے انشاءاللہ اب اس میں شیل راؤنڈ ہوں گے پہلے راؤنڈ میں شیر مکمل کرنا ہوگا ہر ٹیم سے پانچ پانچ اشار ہم پوچھیں گے اور انہوں نے شیر کو مکمل کرنا ہے ٹھیک ہے ٹیم رضوی سے پہلا سوال ہے اگر یہ غلط جواب دیں گے جواب نہیں دے سکیں گے تو آپ کی طرف آؤں گا آپ بھی تیار رہیے توجہ کے ساتھ اشار سنیں اور اس باری میں اساتذہ کو بھی اجازت ہے جواب دینے کی اور توحفہ لینے کی سوال ہے بہرے سائل کا ہوں سائل نہ کنویں کا پیاسا ساحل کا ہوں ساحل نہ کنویں کا پیاسا خود بجھا جائے کلجا میرا چھیٹا تیرا خود بجھا جائے کلجا میرا چھینٹا تیرا جواب درست دے دیا آہ! چلے جناب اب باری ہے ٹیم قادری کی کس کا منہ تکیے کہاں جائیے کس کہا کہ سے کہیے تیرے ہی قدموں میں مٹ جائے یہ بالا تیرہ تیرے ہی قدموں میں مٹ جائے یہ بالا تیرہ جواب درست دے دیا مجھے اکیلے کی آواز زیادہ ہے اور اتنے سارے طلبہ کی کم ہے زور سے کیسے کہیں گے چلیں جناب رضوی والوں کا سوال ہے خم ہو گئی پشتے فلک اس طانے سے سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبا ہے ہمارا جواب درست دے دیا ہے جس کی مرضی خدا نہ ٹالے میرا ہے وہ نامدار آقا میرا ہے وہ نام دار یہ بھی جواب درست دے دیا ہے چلیں جناب اب میں دوسرا مصرا پڑھوں گا اور آپ نے پہلا پڑھنا ہے کچھ مشکل بھی تو ہونا چاہیے نا تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم میرے گھر سے گنا ہیں حد سے سوا مگر ان سے امید ہے تجھ سے رجا تو ہے ان کا کرم ہے گواہ وہ کریم ہے تیری عطا کی وہ کریم ہے تیری اتا کی کسم جواب ترج سے دیا ہے جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم پچیس سیکنڈ ہیں اس خاک پہ قربان دل ہے اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا جواب درست دے دیا ہے کیا شاندار کلام ہے ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا خاکی تو وہ آدم جد آلہ ہے ہمارا اب باری ہے رضوی ٹیم کی تم وہ کے کرم کو ناز تم سے میں وہ کے بدی کو آر آ دوبارہ پڑھیں گے تم وہ کے کرم کو ناز تم سے میں وہ کے بدی کو آر میں وہ بدی کو آر آ, بدی کو آ جواب درست دے دیا ہے اب میں آپ سے دوسرا مشرا پوچھنے جا رہا ہوں اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں ہائے مفت پالا تیرا. تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا جواب دے دیا ہے ہے خاک سے تعمیر مزارے شہ کونین مامور اسی خاک سے قبلہ ہے مامور اسی خاک سے کبلا ہے ہمارا جواب درست دے دیا ہے بوٹیفل بہت خوبصورت شیر ہے اور اتنے خوبصورت سیگمنٹ کا اختتام بھی اسی شیر پر ہی ہونا چاہیے تھا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ ہل حمد میں دنیا سے مسلمان للہ ہل میں دنیا سے مسلمان گیا جواب درست دے دیا ہے جناب ایک شیر یہاں بھی پوچھ لیتے ہیں الا حضرت اور محاوروں کا استعمال کمال ہے الا حضرت نے ایک شیر لکھا ہے جس میں آنکھ سے کاجل چرانے کی بات کی ہے کون سا رہے گا وہ شیر جی آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں تیری گچڑی تاکی ہے اور تو نیند نکالی ہے تیری گچڑی تاکی ہے اور تو نیند نکالی ہے جواب درست دے دیا اچھا آلہ اگر نے ایک شیر میں ایک ہی لائن میں تین بار لفظ سونا استعمال کیا تینوں کا مطلب بھی الگ ہے اور شاندار انداز بھی ہے کون سنا سونا پاس ہے سونا بنے سونا زہر ہے اٹھ پیارے تیری گٹڑی تاکہ ہے اور توں نے نیند نکالی ہے یہ دوسرے دوسرے میں آپ غلطی کر گئے تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی تیری متھی نرالی ہے جواب دیا ہے کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی سبحان اللہ جناب دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے ایک حرف ایک شیر چھ اشار پوچھے جائیں گے ہر اسلامی بھائی سے ایک شعر الگ سے بتانا ہے پانچ شعرا جن کی بدنی مرکز میں ترکیب ہے انہی میں سے کسی کا شیر پڑھنا ہے ہمارے اسلامے لے کر آپ کے پاس آئیں گے آپ پرچی نکالیں گے اس پرچی میں جو حروف ہے تہجی نکلے گا اسی حروف سے آپ نے شیر سنانا ہے چلیں جناب ہوں جی مشورہ کرنے کی اجازت نہیں اکیلے ہی پڑھیں گے پہلے حرف بتائیں گے کون سا ہے جی یہ ذرا مائک تھوڑا قریب کر کے بولے تے اب جو تے پر تا سے کوئی شیر سنائیں گے آپ پرسی لے لیں چیک بھی کر لے تا ہی ہے ٹھیک ہے جی جناب سنائیے وقت شروع ہے آپ کا یہ نہ سنا سکیں تو آپ لوگ تیار وہ کے کرم کو ناز تم سے میں وہ کے بدی کو آ رہا جی جناب آج ہی مقابلے میں یہ شعر پوچھا گیا تھا جواب درست دے دیا ہے جناب آپ دوسرے اسلامی بھائی کی باری ہے جی کون سا لفظ آیا ہے جی زو وو سے شعر سنانا ہے سبحان اللہ مشکل باری آ گئی ہے ذلے حق غوث پہ ہے غوث کا ہے سایہ تجھ پر ذلے حق غوث پہ ہے غوث کا ہے سایہ تجھ پر سایہ گسر سرے خدام ہے تیرا جی جناب جباب درست دے دیا ہے آئے ہائے ظاہر میں میرے پھول ہیں حقیقت میں میری اصل اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے زوا سے شیر تو آتے ہیں مگر تھوڑے سے کم ہیں دال دال چلے جناب دال سے شیر سنائیں گے دو سوزے بلال آقا ملے درد رضا سا سرکار آتا عشک کرانی سرکار آتا اشکے کرا نہیں ہو جواب درست دے دیا ہے اب یہاں تینوں شیر سنائے جا چکے ہیں اب یہاں کی باری ہے غلطی ابھی تک کسی نے نہیں کی ہے جی سو سو سبح طبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ کا آئے اس کے بعد صبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا صدقہ نور لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا جواب پھر دے دیا ہے چلے <تصفيق> جناب دوسرے اسلامی بھائی کی باری ہے زور سے شین شین جی بتائیے جناب شین شیر شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر جان فلاح شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان, جان فلاحو زفر کی ہے گھڑیاں گنی ہے برسوں کی یہ شب گھڑی پھری مر مر کے پھر یہ سل میرے سینے سے سر کی ہے جواب درست دے دیا چلے جناب اگلی باری ہے اور آخری باری ہے جیم جی جناب جیم سے شیر سنائیں گے جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم اس خاک پہ قربان دل شہدا اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا جواب درست دے دیا ہے اس میں بھی کوئی غلطی نہیں کی ہے کوئی ہے جو جیم سے دوسرا شعر سنا ہے جانو دل ہو سب تو مدینے کیا ہوا اس کو ترق میں سنا دے دور جانو دل ہو شو سیرد سب تو پہنچے مری جانو دل ہو شو سیرد سد سبحان اللہ کیا بات ہے اللہ ہم سب کو جلدی جلدی مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے توحفہ پیش کریں سبحان اللہ اب چلتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی طرف اور اب ہوگا مدنی اشار کی تکرار دوسرے مصرے کے پہلے حرف سے یہ پڑھیں گے یہ ذرا مشکل کیا ہے انہوں نے یعنی دوسرے مصرے کا جو پہلا حرف ہوگا اس سے پڑھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ زبل اور ہماری جو رضوی ٹیم ہے وہ پہلے جواب دے گی انشاءاللہ شاء واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نون سے شیر پڑیں گے نہ آسماں کو یوں سر کشیدہ ہونا تھا حضور خاک مدینہ دمیدہ ہونا حضور خاک مدینہ خمیدہ ہونا, تھا خمیدہ, ہونا تھا خمیدہ ہونا تھا اب حضور خاک مدینہ تو ہا ہا سے پڑھیں گے جی جناب حضور ان کے خیالے وطن مٹانا تھا ہم آپ مٹ گئے اچھا فراغ بال کیا اچھا فراغ بال کیا ہم آپ مٹ گئے تو ہاں ہاں سے شیر سنائیں گے جناب ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اور یاد الفر اسرام میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسی ہو کے ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ہیں ہونے لگی سلامی پرچم جھکا پرچمے ہونے لگی ہاں ہے کلام الہی میں شمس شمسدہ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم کسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف تو کسم کسم شب تار قاف کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی چاند چا چھ سے شیر پڑے گیا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے نیم میں مجرم ہوں آقا مجھے مجھے لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھا رستے میں ہیں جا تھانے والے تھا کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یار نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا نیک اے کب, کب, کب اے میرے اللہ بنوں گا یار سے رجا کے مٹ جاؤ برے کاموں دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں وہ آیا اچھے میاں آیا دیکھو میرے پلے پر دال دل, دل, دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو پھر تو خلوت میں اجب انجمن آ رہا تو خلوت میں اجب انجمن آ رہا ہو پا پھر کے گلی گلی سب آ ٹھو کریں در کی کھائے کیوں دل کو جو عکل دے خدا تیری گلی سے جائیں جائے دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں دال دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر سین سرور کہوں کے مالی و مولا با بہر سائل کہوں سائل نہ کنویں کا پیاسا خود بجھا جائے کلیجہ میرا چینٹا تیرا حراب خود بجھا جائے خواب ہل کیا دل کو پور ملا کیا تمہارے کو رخص کیا تمہارے کوچے سے رخصت کیا تھا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا ہا ہم خاک ہیں اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا خاکی تو وہ آدم جد اعلا ہے جد آلہ ہے ہمارا خاکی خوا. خم ہو گئی پشتے پلک استان زمین سے سن سن ہم پہ مدینہ ہے وہ ہے ہمارا سین سائی دام، لو دامن سخی کام لو کچھ نہ کچھ انعام ہو کچھ انعام ہو جائے گا آپ کو کچھ کہہ رہے ہیں یہ کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا جناب کافی کریم اپنے کرم کا صدقہ لائی میں بے قدری کو نہ شرما تو اور رضا سے حساب لینا رضا رضا کو حساب میں ہے تو اور رضا سے تا تیرے سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شتی جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جین جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا حسرتیں آٹھوں پہر تکتی ہیں رستہ تیرا حسرتیں آٹھ پہر تکتی ہے رستہ تیرا ہاں جیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کاب کا کعبہ دیکھو واؤ کعبہ تو دیکھ چکے کاپ کابے کے بدردا تم پہ کروڑوں تیبا کے کروڑا دھا تم پہ کروڑوں درود تو تیبا میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند سیدھی سڑک یہ شہر نگر کی ہے سین سیدھی سڑک سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی اگر ان کی رسائی ہے لو جب تو لگا لو جب تو بنائی ہے گاف گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ تمہیں اب کچھ کرو ماہر رسالت یا ماہ رسالت, رسالت, را... رسالت یا تمہیں اب کچھ کرو تا تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے من کر عجب کھانے گرم من کر عجب خانے گر والے ہیں ہاں ہے خاک سے تعمیر مزارے شہ کونین معمور اسی خاک سے قبل بلا ہے ہمارا معمور مین میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں یعنی محبوب, محبوب و محب نہیں میرا تیرا یا ٹھیک سہر وردی نقش بندی ہے ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث ہر ایک تیری طرف ہے مائل یا غوث ہاں ہر ایک ہے نا ہاں وقت گزرتا جا رہا ہے ہر چراغے مزار پر قد سی کیسے پروان کی وار پھرتے ہیں کاف کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے تجھ سے شیدا ہزار ترس اور سے اور, اور دار کے اقتاب سے نسبت کیسی کتب خود کون ہے خادم تیرا چیلا تیرا قطب خود کون ہے کاف قسمے دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا پیارا تیرا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا ان سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل, جبریل پر بچا پر کو خبر نہ, خبر نہ, خبر نہ, خبر نہ ہو جین جان ہے اس کے مستفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو جس ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں یار آپ لوگ سبحان اللہ بھی نہیں کہتے زور سے کیا کہیں گے اتنے پیارے پیارے شیر ہر شیر کے بعد سبحان اللہ جناب جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں جین جب میں تجلی پر وہ نی جہاں آیا, آیا سر تھا جو گرا جھک کر دل, دل تھا تھا جو طفا جو طفا آیا کر تھا جو گرا جھک کر سین سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جیسے اچھا ہمارا سے اچھا ہمارا, اچھا ہمارا نبی ہا ہائے غافی لوگ وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پانچ جاتے ہیں, ہیں جاتے ہیں چار پھرتے ہیں جی سبحان اللہ پانچ پا تے پھر بلا لو مدینے میں آ کو یہ ترستے ہیں طیبہ پھر بلا لو مدینے میں آ کو یہ ترستے ہیں طیبہ کے اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں دور دو سلام, سلام ہر دم درود و سلامتا تجھ سے در در سے ہے در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت میرے گلے در... میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا بین محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا نظر آتا ہے نا... نون جناب سیکنڈ جاری ہیں نرخی جوش نرکھی گل کے جوشے حسن نے گلشن میں جاب کی چٹکتا پھر کہاں کو, گنچا کوئی باغ رسالت کا چٹکتا چا چے, چے چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے, تیرے دامن میں چھپے چور چور انوکھا تیرا تیرے دامن میں چھپے تا تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے آہ... کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا کاپ کس کا منہ تک یہ کہاں جائے کس سے کہیے تیرے ہی قدموں پہ مٹ جائے یہ پالا تیرا وا, وا, تیرے ہی قدموں پہ مٹ جائے یہ پالا تیرا تا تھی اسلام دیا ت نے جماعت میں لیا تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیا تیرا کریم اب کوئی پھرتا ہے اتیا تیرا تا تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا دین کا ڈنکا بجایا اے امام, اے امام, امام احمد, احمد, احمد رضا, رضا مقابلہ کو بڑے اشار یاد ہیں تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس سیگمنٹ کو برابری پر ختم کیا جائے ماشاءاللہ اللہ شاندار تیاری اللہ ان طلبہ کو اور برکتیں عطا فرمائے ہمیں اعلی حضرت کے اشعار کو پڑھنا سمجھنا یاد رکھنا اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے اچھا اب چونکہ اب سلسلے پاکستان کی طرف بھی لے جانا ہے ہمارے پاس چار طلبہ ہیں اور ان کے پاس تین تین منٹ ہیں اعلی حضرت کے رسائل کا وہ تعارف پیش کریں گے اور اس کے بعد ہم انعامات کی طرف چلیں گے وہ چاروں طلبہ تشریف لائیں اور جو جج صاحبان ہیں منصفین ہیں وہ بھی آ جائیں سبحان اللہ علم دین حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے اعلیٰ حضرت کی تصنیفات پر یہ مختصر تعارف پیش کریں گے اور پھر ہم اپنے فیصلے کو جو آخری اعلانات ہیں انعامات ہیں اس کی طرف لے کے جائیں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی کیا غزرت کی سلام سلامت سلامت جی آج ہمارے ساتھ جو طلبا ہے پہلے ہم کام تعارف لیں گے محمد عبداللہ اللہ بن عبدالغنی آپ ہیں ماشاءاللہ آپ درجہ صابیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور محمد مزمل بن عبد المجید درجۂ صابیہ ساتویں درجے سے ان کا بھی تعلق ہے محمد امجد بن عبدالرشید آپ ہیں ماشاءاللہ ان کا بھی درجۂ سے تعلق ہے اور دور حدیث سے عبد القدوس بن عبد الرشید ہیں چاروں طلباء سے باری باری انشاءاللہ 3 اللہ تین تین منٹ ان کے پاس ہوں گے اعلیٰ حضرت کے کسی مبارک رسالے کا انہوں نے تعارف پیش کرنا ہے باری ہے سب سے پہلے محمد عبداللہ بن عبد الغنی آئیے اور عشق کو محبت اعلی حضرت کی شاندار تصنیف کے بارے میں ہمیں رہنمائی فرمائیے الحمد للہ سعید اما فاعوذ باللہ من بائد الفرم بسم اللہ على الحبيب حبیب الله اللہ على محمد صلی اللہ تعالی علیہ علی وسلم نبی کریم رعف الرحیم صل اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علیشان ہے جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے اس غفار کرتے رہیں گے سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے اسلامی بھائیوں اسلام ایک ایسا عالمگیر مذہب ہے جو قیامت تک ہر زمانے ہر مقام اور ہر انسان کے لیے اس کی ولادت سے پہلے سے لے کر مرنے کے بعد کے تمام تر درپیش آنے والے مسائل کا حل ارشاد فرماتا ہے اگرچہ آئے نت نئے مسائل ہمیں درپیش ہوتے رہتے ہیں ان کے جائز یا ناجائز ہونے کا حکم بظاہر دشوار نظر آتا ہے مگر اسلام ایک ایسا مکمل ضابطۂ حیات ہے جس نے ایسے اصول بیان فرمائے جن جو ان تمام نوپید مسائل کو حل کر دیتے ہیں ان مسائل کو ہم تک پہنچانے کے لیے ہمارے بزرگان نے بہت ساری کتب تصنیف کی آج جس بزرگ کی ہم عرف کے سلسلے میں یہاں پر حاضر ہیں وہ میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ہیں جنہوں نے فتح رضویہ کی صورت میں ہمیں ایک زخیم کتب کا ایک انسائکلوپیڈیا تھا کیا واقعی ملک کے سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں میرے آقا اعلی حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے سوال ہوا کہ بعض اوقات ممنوعات میں رخصت ملتی ہیں ان کی اجمالی تفصیل کیا ہے تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے ایک رسالہ بنا جلی النص فی اماکن الرخص رخص یہ تیرہ سو سنتیس ہجرے میں آپ نے تحریر فرمایا یہ رسالہ 6 آیات چار احادیث اور چودہ فط ہی کتابوں کے حوالہ جات پر مشتمل ہے سب سے پہلے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے خطبے میں برات استحلال کے طور پر بیان فرمایا کہ ممنوعات میں رخصت ملتی ہے اور دین اسلام معتدل اور سہل ہے اور پھر آپ علیہ رحمٰن نے اجمالن جواب ارشاد فرمایا پھر تفصیلی جواب کی حاجت کیوں پیش آئی وہ اس طرح کہ فکہ کرام رحمہ اللہ علیہ نے بہت سارے قواعد بیان فرمائے ہیں ان میں سے بعض قواعد سے ممانعت جبکہ بعضوں سے عباہت ثابت ہوتی ہے نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ جتنے بھی مسائل فتح و رضیہ ہو بہار شریعت ہو یا ان کے علاوہ جتنی بھی کتابیں فکری ہمارے پاس موجود ہیں وہ سب ان قواعد سے حاصل کی جاتی ہیں تو سب سے پہلے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے ان قواعد کو ذکر کیا ان کے درمیان جو تعارض بظاہر محسوس ہوتا تھا اس کو دور فرمایا اور ان قواعد پر متأثر ہونے والے مسائل کو بھی ذکر کیا اور معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت کے جتنے بھی آکام میں تمام کے تمام پانچ چیزوں کی حفاظت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں ان کو کلیات خمسہ بھی کہا جاتا ہے دین جان عقل نصب اور مال دین کی حفاظت کے لیے فرض علوم سیکھنے کا حکم دیا گیا جان کی حفاظت کے لیے مسلمان کا قتل ناحک حرام فرمایا گیا عقل کی حفاظت کے لیے شراب حرام فرما دی گئی نصب کی حفاظت کے لیے بدکاری کو حرام فرمایا گیا مال کی حفاظت کے لیے حرام طریقے سے کمانے اور چوری وغیرہ سے روک دیا گیا تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے پانچ مرتبے ہوتے ہیں ضرورت حاجت منفات، زینت اور فضول اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے اپنے اس رسالے میں پہلے ان کی تعریفات بیان فرمائی پھر ان کو کلیات خمسہ جو پانچ چیزیں ہم نے بیان کی جن پر احکام شرعیہ منحصر ہیں انہیں کو بیان کرتے ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں ان کو منتبق کرتے ہوئے اس کو مثالوں سے سمجھایا پھر فرمائے کہ ضرورت کی وجہ سے ممنوع کام جائز ہو جاتے ہیں اس کو چار مثالیں دے کر واضح کیا منفاط زینت فضول کے لیے کسی ممنوع شرعی کی اصل رخصت نہیں اسے آٹھ مثالوں سے واضح کیا اللہ, اللہ, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا اس کو یاد رکھیں اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصانیف پر عمل کرنے کی توفیقت عطا فرمائے آمین بجاہ نبیل امین صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ, صل اللہ تعالی اللہ. علی محمد ماشاءاللہ اللہ, ما اللہ. اب دوسرے طالب علم کی طرف چلیں گے جن کا نام ہے محمد مزمل بن عبد المجید جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ یہ بیرون ملک سے تشریف لائے ہیں کہاں سے آئے عمان عمان سے ماشاء یہ عمان سے جامعۃ المدینہ میں پڑھنے آئے ہیں اور آج ہمیں یہ امام اہل سنت کے دیکھیں کس رسالے کا تعارف پیش کر رہے ہیں جیسلام میرے آپ کا حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے فتح کا مجموعہ فتح رضویہ جو کہ دو سو سے زائد صفحات رسائل پر مشتمل ہے ان میں سے ایک رسالے کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں میرے آقا علیہ حضرت سے سوال کیا گیا کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سایہ تھا یا نہیں آپ علیہ رحمان نے اس کے جواب میں ایک مکمل رسالہ بنا نفی الفعی امن ام انارا بینوری کی کل شی تحریر فرمایا یعنی سائی کی نفی اس ذات سے جس نے اپنے نور سے تمام چیزوں کو منور کر دیا اور آپ اس رسالے کے اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اللہ اضر وجل نے تمام اشیاء سے قبل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے بنایا اور تمام نوروں کو آپ کے ظہور کے جلووں سے بنایا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نوروں کے نور اور ہر شمس و قمر کے لیے باعث نور ہیں آپ کے نے اپنی کتاب کریم میں آپ کا نام نور اور سراج منیر رکھا ہے اگر آپ جلوہ فکن نہ ہوتے تو آفتاب روشن نہ ہوتا نہ آج کل سے ممتاز ہوتا اور نہ ہی خمس کے وقت کا تعین ہوتا بے شک اس محر فتحر استفاع ماہ منیر اشتباء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سایہ نہ تھا سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ آئیے اس رسالے کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں جانتے ہیں یہ رسالہ فتح رضیہ کی جلد نمبر تیس کا آٹھواں رسالہ ہے جو کہ اٹھارہ صفحات پر مشتمل ہے آپ نے یہ رسالہ بارہ سو چھیانوے ہجری میں لکھا اس رسالے کی خصوصیات یہ ہیں کہ آپ نے اس رسالے میں کم پیش اٹھائیس کتب کا حوالہ دیا جن میں سے صحیح بخاری صحیح مسلم شمائل سرمزید الخصائص القبرہ فتوحات احمدیہ وغیرہ ہیں اور اس سلسالے میں آپ نے چھ آیات قرآن سے استدلال فرمایا اسی طرح آپ نے کم و پیش اٹھارہ احادیث مبارکہ اس بات کے ثبوت پر پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سایہ نہ تھا جیسے کہ حضرت سیدنا امیر المین عثمان اکین ربی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ زمین پر نہ دیا کہ کوئی شخص اس پر پاؤں نہ رکھتے اسی طرح حضرت سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان الشمس وجہی ہی گویا کہ آفتاب آپ, آپ کے چہرے میں روا تھا اسی طرح فرماتے ہیں وہ عیدا دہی کا مسکراتے تو دیواریں روشن ہو جاتی سبحان اللہ، سبحان اللہ اور اسی طرح آپ نے کم پیش پیش مت... اسی طرح آپ نے متعدد علماء اکرام کے اقوال کو بطور دریل پیش فرمایا جیسا کہ علامہ سلیمان جمل جمل فتوحت احمدیہ میں فرماتے ہیں لم یکن کلو صلی اللہ علیہ وسلم یدحفی ولا قمر کہ آپ کا سایہ نہ دھوپ میں ظاہر ہوتا اور نہ ہی چاندنی میں ظاہر ہوتا ماشاءاللہ دو طلباء نے اپنا تعارف اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے رسائل کا پیش کیا دو طلبہ نے اب تیسرے طلبہ کی باری ہے محمد امجد بن عبدالرشید درجہ صابیہ کے طالب علم ہے دیکھیں یہ ہمیں کس اعلی حضرت کے پرنور رسالے کا تعارف پیش کرتے ہیں بلند آواز سے کہیں گے جی سید المرسلین اما بعد فاعوذ سلاۃ من الشیطان الرجیم بسم اللہ آلیہ سلاۃ السلام کی ذاتی والا پر درود پاٹ پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں آک علیصلاۃ وسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ دروت پاٹ پڑھا اللہ عز و جل اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے علی حبیب اللہ تعالی علی محمد اللہ علیہ وسلم آج میں جس رسالے کا تعارف پیش کرنے جا رہا ہوں وہ رسالہ ایسی عظیم ذات کا ہے کہ جس کے سامنے علم کے بڑے بڑے پہاڑ شرف تلمس تو ترستے تھے اور وہ ہستی جن کی تصانیف ذہن کی زکا دل کی چلا اور ایمان کی بقا ہوتی ہے اس ہستی تو ایک نہیں دو نہیں تین نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ پورا ارب و عجب جانتا ہے اور وہ ہستی العالم الفاضل المحدث المفسر الشاہ امام احمد رضا خان ہے اور آج اسی ہستی کا مشہور زمانہ رسالہ تجلی ال یقین کا تار پیش کرنے جا رہا ہوں اعلی حضرت نے اس رسالے کا نام اپنی سن حجری کے تاریخ کے مطابق رکھا ہے یعنی تیرہ سو رسالے کا نام ہے تچلی القین بے نبینا سید المرسلین اور یہ رسالہ اس تاریخ کے مطابق ہے جس تاریخ میں اعلی حضرت سے سوال ہوا اس رسالے کا موضوع یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام امبیا و مرسلین سے افضل ہیں یہ رسالہ دو ابواب سات فصلوں اور ایک خاتمے پر مشتمل ہے یہ رسالہ ایک سو اور ایک ہزار سینتالیس پر مشتمل ہے اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میں نے اس رسالے کے اندر دس آیت مبارکہ لاؤں گا مگر جب تحقیق ہوئی تو ثابت یہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت نے اس رسالے کے اندر ایک سو سینتالیس آیات پیش کی ہیں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میں نے اس رسالے کے اندر سو احادی سے لاؤں گا مگر تحقیق کے بعد ثابت یہ ہوا کہ اعلی حضرت اس سرسالے کے اندر ایک سو تیس اہادی سے مبارکہ لائے اور اس سالے کی خاصیت یہ ہے کہ اس سرسالے کی ابتدائی حدیث اور انتہائی حدیث بھی حضرت علی سے مروی ہے اعلی حضرت سے تیرہ سو پانچ کے اندر تینتیسواں سوال ہوا اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس وقت اعلی حضرت کی عمر بھی تینتیس سال کی تھی اور سوال یہ ہوا کہ یہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلاط والام کو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل نہیں لہٰذا آپ قرآن و حدیث سے دلائل پیش کیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہمارے آکاس اللہ اللہ رسول ہونا قطعی ایمانی یقینی اسانی بات ہے اس پر قرآن و حدیث کے دلائل موجود ہیں اعلیٰ حضرت نے اس پر دس آیات مبارکہ پیش کی اور ان آیات مبارکہ کے تحت جو ہے اپنے نکات بیان کیے ان میں سے ایک نقطہ یہ ہے اعلیٰ حضرت نے بیان کیا کہ امتیوں پر فرض کہ رسولوں پر ایمان لائے اور رسولوں سے اللہ تعالیٰ نے اہد لیا کہ وہ آقا علیہ السلام پر ایمان لائے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے دورہ حدیث کے طالب علم اور آخری طالب علم عبدالقدوس بن عبدالرشید سے گزارش کروں گا کہ آئیے اور ہمیں امام عشق و محبت عالی حضرت رحمت اللہ ہی طرح لے کے کسی مبارک رسالے کا تعرف پیش کیجئے الح سعیدی اعلیٰ علی حضرت علیہ الرحمٰ کے جس رسالے کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنے کی ساخت پا رہا ہوں اس رسالے کا تعلق سعیدی اعلیٰ حضرت کے فتح شریف فتح فتاو شریف کی جلد نمبر نو اس کا تعلق ہے اور اس کا نام جلی سوت لینا ہی دعوت امامہ موت ہے سعیدی حضرت رحمٰ کے اس رسالے کا جو معنی ہے کہ کسی کی موت پر دعوت کی امانت کا یہ واضح بیان سعیدی رحمہ میں, اس میں بیان فرمایا اس سے قبل سعیدی آل حضرت الرحمٰ کے رسائل کی جو خصوصیت ہے اس میں سے ایک خصوصیت آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا سعیدی علی حضرت علیہ الرحمٰ کے رسائل کے اسماع مبارکہ کی یہ خصوصیت ہے کہ جب حروف ابجد کے اعتبار سے ان رسائل کے اسما کے حروفوں کے آداد معلوم کیے جائیں تو اس رسالے کا سن تحریر معلوم ہو جاتا ہے جیسے یہ رسالہ جلیو سعود نہ دعوتی امام موت ہے کے نام سے اور اس کے حروف ابجد کے اعتبار سے تیرہ سو نو بنتے ہیں اسی, سن اسی سال میں سعید اعلیٰ اظہر رحمان نے اس رسالے کو تفریح فرمایا اس رسالے کا مرکزی موضوع یہ ہے کہ موت کے وقت اہل تازیہ کے لیے بطور مہمانی دعوتیں کام کرنے کی کے بارے میں امام علیہ سنت کا یہ رسالہ چھ سوالات کے جوابات اور مشتمل ہے جس میں دو سوالوں کے تفصیلی و مدلل جوابات سینی عدالت نے ہٹا بنائے جبکہ چار سوالات کے مختصر مگر جامع جوابات دیے گئے رسالہ ہاضا اس رسالے میں کیے جانے والے سوالات کو دیکھا جائے تو مجموعی طور پر اس کا خلاصہ یہ بنے گا کہ میت کے گھر والوں کا تعزیت کے لیے آئے ہوئے لوگوں کے لیے کھانے کی دعوت خواہ میت کے دن یا سوئم تک یا چالیسے تک کرنا کیسا نیز ملامت کی خوف سے سودی قرض لینا یا قرض لینا کیا درست ہوگا ایسی دعوت کے قبول کرنے کا کیا حکم ہے نیز یہ مقولہ تعامل المید یمید القلبہ کا معنی کیا ہے سیدھی آرت رحمہ کے نے اس کے اندر کو جواب اشار فرمایا اس کا خلاصہ آپ علیہ رحما نے اس رسم کبی یعنی اس بری رسم کی چار بنیادی خرابیوں کا تذکرہ فرمایا جو کہ یہ ہیں یہ دعوت خود ناجائزے کیونکہ شریعت میں دعوت کا تصور خوشی کے موقع پر ہے نہ کہ غم و علم کے وقت دوسری جو عالیہ تعلیم رحما نے دوسرا پوائنٹ بیان فرمایا اگر دعوت ترکا دعوت ترکہ میت میں سے ہوئی تو اس سے حق و کے تلف ہونے کا خوف خوف ہے بالخصوص یتیم یا نابالغ کی موجودگی کے وقت نمبر تیسرا پوائنٹ تیسرا پوائنٹ نوحا جو کہ شرم حرام ہے اگر مجموع ایسے افراد تو مشتمل ہو تو ان کے لیے دعوت کرنا سخت حرام ہوگا کیونکہ گناہ پر مدد کرنا یہاں پہ لازم آئے گا نمبر چار ایسی ضیافت ایسی مہمانی اکثر لوگوں کی طاقت سے باہر ہے اور پھر قرض یا سودی قرض میں مبتلا ہونے کا امکان اور شریعت شریعت کو ایسا تکلب مباح کام کے لیے بھی پسند نہیں تو اس رسمیں کبھی کے لیے کیوں کر پسند ہوگا ایسی دعوت کبی کو قبول کرنا بھی جائز نہیں مزید فرماتے ہیں جب لوگ اپنے پیڑ ہاں. کے لیے موت کے منتظر ہوں گے اور یاد اللہ سے غافر ہوں گے تو ان کا دل موٹا ہو جائے گا یہی سعیدی عدالت کے مکولے کا مطلب ہے اب اس رسالے کو سعیدی عدالت نے, نے جن کتب خود کا بیان فرمایا اس میں فتو القدی مراکل فلاد درد المحتار جامع رموز فتح تاطا خانیہ فتح ہندیہ بزازیا فتح قاضی خان فتح ونکریا فتح سراجیہ فتح ضہیہ تبیین الحقائ کشف الغتا واقعہ المفتین خلاصد الفتح یہ شامل ہیں اور ایک بنیادی بات کے یہاں پہ ہمیں نیت اس میں نیت کا دار و مدارے کہ اگر نیت عیسان ثواب کی ہے تو یہاں پہ اگنی اور فکر دونوں کے لیے کھانا یہ جائز ہوگا اور اگر نیتر اگر اشارے ثواب کی نہیں ہے بلکہ دعوت ایسی ہے کہ جو اہل مئی کو مجبوراً کرنی پڑتی ہے تو اس صورت میں یہ دعوت قبول کرنا بھی جائز نہیں وما علینا اللہ بلاگ المدین ماشاء اللہ میٹھی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ایک طویل سلسلہ اور سے اعلی حضرت پر مجلس جامعۃ المدینہ کی طرف سے اب اختتام کی طرف جا رہا ہے ماشاءاللہ اللہ شاندار کوشش کی گئی زبردست تیاری کی گئی اور یقیناً بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن طلبہ کی شاندار تیاری ہوتی ہے منچ پر آ کر مجمع کے سامنے اور اب تو کیمرے بھی تھے تو کوئی نہ کوئی مسٹیک اور فنبل ہو جاتا ہے بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنے طلبہ نے شروع سے لے کر آخر تک اس مقابلے میں شرکت کی اس سے پہلے اپنے جامعہ میں بھی شرکت کی اللہ کریم ان سب کو برکت عطا فرمائے ظاہر جیتنا ہارنا مقصوص نہیں ہوتا علم دین پہنچانا ہے شوق بیدار کرنا ہے اعلی حضرت امام اہل سنت سے مزید محبت پیدا کرنی ہے تاکہ مسل کے رضا پر مضبوطی سے ہم الحمدللہ قائم ہیں اور قائم رہیں اور اس کو تھامے رہیں اللہ کی رحمت سے اب سلسلے کا چونکہ اختتام ہے تو میں اساتذہ کرام سے گزارش کروں گا اور مجلس سے گزارش کروں گا کہ وہ اوپر تشریف لائیں اور اب جو جو مقابلے ہوئے اس کے انعامات کا اس کے نتائج کا اعلان کریں تاکہ باری باری ہم طلبہ کو لاتے رہیں اور پھر انشاءاللہ شاء انعام کا اعلان ہوگا ایک ٹوسٹ ہے ہمارے ایک مقابلے میں فیصلہ نہیں ہو پا رہا اس کے لیے ہمیں ایک چھوٹا سا مقابلہ دوبارہ کرنا ہوگا حفظ قرآن دو طلبہ ایسے ہیں جن کے نمبر برابر ہو گئے ہیں فرسٹ تو طے ہو چکے ہیں سیکنڈ میں دو نمبر برابر ہو گئے ہیں تو ان دو طلبہ کو ایک بار پھر مشورہ بلایا جائے گا آپ سب سے گزارش ہے تشریف رکھیں اور ان سے آ, کچھ آیات پوچھی جائیں گی اور کوشش کی جائے گی کہ کسی کے نمبر بڑھ جائیں تاکہ وہ فیصلہ ہو جائے کہ دوسرے نمبر پر کون ہے تو آ, دو طلبہ جو ہیں فرحان اور مزمل آپ اوپر تشریف لے آئیں آپ دونوں کے نمبر برابر ہیں اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ مہربانی کر کے غلطی کر لو آ, میں یہ کہوں گا کہ کسی کو کہوں گا کہ سارے صحیح جواب دے دیں تو بیٹھیں انشاءاللہ فرحان بھائی بھی بیٹھیں اور مزمل بھائی بھی بیٹھیں اور اب آپ سے آیات قرآنی پوچھی جائیں گی تیار ہو جائیں مائیک ہاتھ میں لے لیں اب ایک ہی موقع ملتا رہے گا ایک ایک آیات پوچھتے رہیں گے جہاں کسی سے غلطی ہوگی اس کے بعد اگلے آ, یعنی وہ لائن پہ آگے بڑھ جائیں گے آیات قرآن پوچھیں گے یا متشاب پوچھیں گے نہیں یہ تھوڑا سا ان شاء اللہ تھوڑا آپ کو مشکل کرنا پڑے گا ان کے لیے جی آپ سے جو ہے سورت کا پوچھا جائے گا کہ سورت کی پہلی اور آخری آیت سنائیں اور اس میں حروف مقدعات وغیرہ یہ شامل نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر شروع میں آ گئی ہے سورہ مقدعات میں سے کوئی وہاں پہ آیت ہو رہی ہے تو جیسے فرحان آپ شروع کیجیے سورہ رات کی پہلی اور آخری آیت سنائی ہے یہ آیت پڑھنی ہوگی اس میں جی پوری آیت آپ کو سنانی ہے جلدی شروع کر دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام غو کتاب ان انزلناہ لیکا لتخد جننہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غو تلک آیات الكتاب والذی انزل لیکا میں ربک الحق ولیکن اپرنا سلا یؤمنون ٹھیک ہے اب آخری آیت پڑھئے اس کے ٹھیک <الْكِتَاب> <تصفيق> ہے لیکن آپ کی وہ اٹکنگ کی بار, بار کی جائے گی ٹھیک ہے سورہ صبا کی پہلی اور آخری آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و الحمد اللہ حکیم الخبیر آخری آخری وحیل بینہم بینہم کما من قبل چلیں فی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جناب فیصلہ ہو گیا ہے دونوں اسلامی بھائی یقیناً مقابلے میں آگے جانے کے ہی حقدار ہیں لیکن چونکہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے باقی جو شاندار تیاری تھی دل ہم سب کا خوش ہوا اور ان کے لیے دعائیں ہیں تشریف رکھیں اور مجلس کے اسلام پہ آ جائیں تاکہ ہم جو ہے وہ اعلان کر دیں کہ کس کا کون سا نمبر ہے اور ان کے انعامات کیا ہیں جی ماشاء اللہ پچیس سو کا مدری چیک اول آنے والے کو انیس سو کا چیک سیکنڈ آنے والے کو اور تھرڈ سبم آنے والے کو بارہ سو کا مدری چیک دیا جائے گا مقابلہ حصے کی رات میں تیسرا نمبر حاصل کیا ہے احمد رضا بن حافظ اللہ دستہ نے احمد رضا بن حافظ اللہ دسا تشریف لائیں بارہ سو کا مدری چیک اساتذہ کرام سے حاصل کریں گے دوسرے نمبر پر آئے ہیں محمد کاشان بن نسیم احمد ماشاء اللہ یہ اساتذہ کرام سے بدری چیک لیں گے اور محمد عجب گل بن محمد جاوید پہلے نمبر پر آئے ہیں عجب گل واقعی میں نے کہا تھا یہ گلے عجب ہیں اور ماشاءاللہ پہلے نمبر پر آئے اللہ ان کو برکت عطا فرمائے اب حفظ قرآن کا جو مقابلہ ہوا سبحان اللہ عجب عجبار مقابلہ حفظ قرآن میں تیسرے نمبر پر آئے ہیں فرحان بن معراج بارہ سو کا مدری چیک لے گے زور سے کیا کہیں گے مزمل بن عبد ال دوسرے نمبر پر آئے ہیں اور زل بن رحمت علی پہلے نمبر پر آئے ہیں کیا بات ہے مدینے کی سبحان اللہ حسن بیان مقابلہ ہے حسن بیان میں تیسرے نمبر پر آئے ہیں شعیب بن رئیس زور سے کہیے سبحان اللہ عمر بن محمد نواز دوسرے نمبر پر آئے ہیں اور پہلے نمبر پر صدام حسین بن کمال دین ماشاءاللہ اللہ ما اللہ مبارک ماشاءاللہ مبارک کیا بات ہے مدینے کی اب آتے ہیں مقابلہ تعارف رسائل رسائل رضویہ تیسرے نمبر پر آئے ہیں عبد القدوس بن عبد الرشید دوسرے نمبر پر آئے ہیں محمد مزمل بن عبد المجید اور پہلے نمبر پر آئے ہیں محمد امجد بن عبد الرشید اللہ مقابلہ تکرار اشعار بدری اشعار کی جو تکرار تھی اس میں دونوں ہی ٹیمیں ارے با ماشاءاللہ اللہ ان دونوں ٹیموں کو مشترکہ چیک دیا جائے گا اور ہر طالب علم کو جو ہے وہ کتاب بھی دی جائے گی تو دونوں ٹیموں کے کلائما پر آ جائیں انشاءاللہ کتابیں بھیارے مت کیجیے گا ہاں اپنا یہ کسی کام کا رہے گا آ جا سارے آ جائیں سات بارے سات سارے ماشاء اللہ ستاون سو کا یہ مدنی چیک اس کو آپس میں ہی ان شاء اللہ کچھ کتابیں خریدیں گے مکتبت المدینہ جا کر آپس میں مل کر اس کی دھرکی بنا دیں گے اشی وقت جی آپ مدینہ مجھے ضرور کرتے ہیں جی جی عربی مکالمہ کرنے والے بہت پیارا مکالمہ کیا یہ ساتوں اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے احمد رضا شاہد رضا شہباز بٹی حسن رضا نسیم احمد ثاقب شاہ اور اظہر شہزاد یہ ساتوں اسلامیوں پر آئے اور یہ بھی اپنے صحاف لے جائیں ماشاءاللہ جو چوتھے نمبر پر ہر مقابلے میں آئے ہیں ان کے لیے بھی انعام ہے کسی کو خالی یاد نہیں بھیجا جا رہا وہ اسلامی بھائی بھی جلدی جلدی آ جائیں محمد اویس بن محمد یامن اور اس نے کراطے محمد آفتاب بن نور محمد مقابلہ اس نے بیان میں احمد رضا بن نسیم مقابلہ تعارف رسائل رضویہ میں محمد عبداللہ بن عبد الغنی یہ سب بھی آ جائیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ مبارک ہو ماشاء اللہ پھر انشاءاللہ اچھی تیاری کر کے آئیں گے انشاءاللہ مرحبا مرحبا مرحبا ماشاء وہ اٹھارہ جو فسٹ سیکنڈ تھرڈ آئے ان میں سے کسی ایک کو ایک کو مل رہا ہے اچھا تین پتابہ رضویہ ملیں گے سبحان اللہ چلے جناب دیکھیں کس کو ملتا ہے پہلی پرچی نکال لی ہے میں نے ان کے والد کا نام ہے عبد القادر مزمل بن عبد القادر آ گئے سبحان اللہ چلے رام ایک مقابلے میں تھوڑا سا پیچھے رہ گئے لیکن دیکھیں بتاوے رضیہ رہ گیا ماشاء اللہ بہت مبارک کیا عمرے کا ٹکٹ بھی لے چکے ارے واہ نہیں بہت پیارا ماشاء ان کا اچھا جامعۃ مدینہ میں ارے واہ نظر بچے حافظہ بھی کیسا اچھا ہے بھائی اچھا اب دوسرے اسلامی بھائی ان کے والد صاحب کا نام ہے کمال الدین سبحان اللہ سدام حسین بن کمال الدین ماشاء بیان میں بھی نمبر لے گئے اور ماشاء اللہ فتح رضویہ بھی لے کر جا رہے ہیں کیا بات ہے مدی کی ما تیسرے اسلامی بھائی ان کے والد کا نام ہے نعیم کادری حماد رضا بن نعیم قادری سبحان اللہ کیا بات ہے مدین کی تین فتح رضویہ بھی ان کو جا رہے ہیں ماشاء اللہ،, ما اللہ اللہ خوش ہے